الحمد للّہ رب والصلاة والسلام العمین و سلاۃ وسلام محمد اشرف حمدین وصحب اجمعین امن صار علی بحدی المدین المابید اما بعد آج انشاءاللہ بھی عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ سنت کے متعلق بات کریں گے اسلام میں سنت کی کیا اہمیت ہے اور سنت کے معنی کیا ہے اور سنت پر عمل کرنے سے کیا کیا ہم لوگ کو فوائد حاصل ہوتا ہے اور یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ جو کچھ اس کی طرف اشارہ کریں گے کیا مذہب کو اپنانا ضروری ہے نجات کے لیے یعنی اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ کسی کے تقلید کرے یا کسی مذہب اپنائے یا اس کے لیے تعصب کرے اور کیا جو غیر مقلد ہوتے ہیں یا غیر تقلید کرنے والے کیا لوگ گمراہ ہیں کہ نہیں انشاءاللہ اسی درس میں انشاءاللہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ کی جائے گی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنت ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں سنت کی بڑی اہمیت ہے اور سنت کے معنی بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن یہ جاننا چاہیے کہ قرآن اور سنت یہ دو چیز ہیں جو انسان کے اوپر واجب ہے کہ اس پر عمل کرے ہر مسلمان پر اگر وہ نجات چاہتا ہے اگر وہ جنت چاہتا ہے اگر وہ گمراہی سے بچنا چاہتا ہے تو اس پر ضروری اور لازم ہے کہ یہ دونوں پر عمل کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دونوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں پر منت کی ہے احسان کی ہے اس رسولا من مرسول کی انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا ہے یتلو علیہ آیات ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں وہ ذکی علی محمود علی محمول کتاب اور کو پاک کرتا ہے اور انوں کے کتاب اور حکمت سکھاتا ہے کتاب اور حکمت سے مراد کیا ہے کتاب سے مراد قرآن ہے اور حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس لیے اللہ کے رسول کے جو اہم لقب دیا گیا اہم عمل بتایا گئی اس آیت میں کہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے تو حکمت سے مراد یہاں سنت ہے سنت کے بہت ہی عظیم مرتبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے یہ کہتے تھے کہ میں دو چیز چھوڑنے جا رہا ہوں جب تک تم لوگ اس پر عمل کرو گے تب تک کبھی گمراہ نہیں ہوں گے <تصحیح> وہ دونوں کتاب کیا ہے کتاب اللہ و سنتی اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب اور میری سنت یہ تمید ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ سنت کے معنی کیا ہے سنت اگر آپ علماء شریعت کی طرف دیکھو گے تو وہ لوگ سنت کے الگ الگ تعریف ہیں ہر ایک عالم اپنے فن کے حساب سے اس کو تعریف کرتا ہے اس لیے علم محدثین اس کا الگ تعریف کرتے ہیں اصول فق علما الگ تعریف کرتے ہیں عقیدہ والے الگ تعریف کرتے ہیں لیکن عام جو استعمالات ہیں عموماً دو استعمال کیا جاتا ہے ایک سنت واجب کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے یہ بھی صحیح ہے اور دوسرا جو استعمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی ثابت ہے اور اس کو ابھی اتنا تفسیر کریں گے اصل سنت کے معنی طریقہ ہے سنت اللہ یعنی اللہ سبحان و کی یہ طریقہ ہے تو سنت اصل طریقہ ہے اس لیے کہا گیا منسلن پھر اسلامی سنت حسن تو سنت کرنا کسی چیز کو یعنی برقرار کرنا یا کسی چیز کو نافذ کرنے کے حکم دینا تو یہ سنت کا اصل مطلب ہے لیکن تصریح جو ہم لوگ عقیدے میں اور جو عبادات اور اس طرح جو ہم لوگ ذکر کرتے عموماً سنت کے مطلب کیا ہے علماء نے الگ الگ تعریف کی ہے لیکن میرے سمجھ میں اور سب سے مناسب تعریف یہ ہے کہتے ہیں سنت وہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے چار طریقوں سے من عمل او قول او تقریر اور چوتھا کیا ہے جو کچھ علماء ذکر کرتے او ترک تو یہ چار اہم چیزیں ہیں کچھ علماء سنت جو حدیث کو تعریف کرتے اس میں مزید صبح خلوقیہ اور خلقیہ اور سیرت ذکر کرتے ہیں لیکن صبح خلوقیہ اور خلقیہ اور سیرت جب تک یہ تینوں پر یا چاروں کے درمیان یعنی چاروں پر نہیں ہوگا تب تک وہ سنت ثابت نہیں ہوگی تو اہم چیز یہ ہے کہ چار چیز ہے ما افرا علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مثال بھی دوں گا سمجھانے کے لیے ہر وہ کام ہر وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چار طریقوں سے ثابت ہوتا ہے وہی سنت ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کی پابندی کرنا بہت ہی اہم ہے نجات کے لیے سب سے پہلے ذکر کیا گیا من قول جو قول ہے اور یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے سنت قول سے ثابت ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے ہم لوگوں کو فلاں چیز کا حکم دیتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں یا کوئی بیان فضیلت بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو جیسا حدیث باتا ہے کہ حدیث ماتا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو داہنے ہاتھ سے کھانے کے حکم دی ہیں کلبی امی کہ اللہ کے رسول ایک بچے کو سکھا کہ آپ داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور سامنے سے کھاؤ اسی طرح اللہ کے رسول صلاحم یہ بھی حکم دی کہ تم نماز جب بھی پڑھو تو اطمینان اور سکون کے ساتھ نماز پڑھو اگر کوئی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے تو یہ اللہ کے رسول کے قول ہے یہ بھی یہ سنت یہ اہم ہے اور سب سے اہم یہی ہے دوسری جو طریقہ ہے من او عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اللہ کے رسول خود نہیں فرماتے ہیں لیکن صحابہ کرام اللہ کے رسول کے فعل دے کر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ بھی سنت ہے اور اس میں سنت میں اس میں بہت زیادہ ہے کرام جیسا کہ کہتے تھے کہ اللہ کے کی رسول کس طرح نماز کے لیے کھڑا ہوتے تھے کچھ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ساسلم مثال کے طور پر جب ظہر کے اصر یا آسر کی نماز پڑھتے بسعید خدری کی حدیث ہے تو اللہ کے رسول اتنا لمبی پہلے دو رقع ظہر کے کرتے تھے گویا کی تیس آیت کے برابر پیام کرتے تھے تو فعل ہے اللہ کے عبداللہ محمد رکو سے پہلے رکو کے بعد ہاتھ اٹھا کے رکو کرتے تھے اور وہ ہاتھ اٹھا کے یعنی اٹھتے تھے کہتے تھے کہ یہ میں نے اللہ کے رسول سسلم کو دیکھا کہ اس طرح کرتے تو یہ اللہ کے رسول کے فعل اللہ کے رسول نہیں حکم دی کہ کرو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے کی ہے تاکہ لوگ ان کے فعل دیکھ کر سیکھیں اور یہ کوئی حدیثوں میں بھی بہت زیادہ ہے آپ دیکھو گے رسول اللہ یہ اللہ کے رسول اس طرح کرتے تھے اور اس طرح یہ عمل یعنی پسند کرتے تھے جیسے کہ حدیثوں میں ہے تیسرا طریقہ تقریر جس کو کہتے ہیں تقریر یعنی اللہ کے رسول کے فعل سے ثابت نہیں ہے نہ اللہ کے رسول کے قول سے ثابت ہے لیکن اللہ رسول کے رسول کی تقریر سے تقریر کے مطلب یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو دیکھا کہ کر رہا ہے اور اللہ کے رسول انکار نہیں کی ہے تو مطلب یہ سنت ثابت ہے جیسا کہ مثال ہے حدیث ماتا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول اٹھے تو دیکھا ایک آدمی فوراً نماز کے بعد دو رکعت اور پڑھ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا فجر دو بار پڑھ رہے ہو یعنی نئے اللہ کے رسول یہ فجر کی جو پہلی دو ہے مجھ سے چھوٹ گئی اسی لیے میں یہاں قزا کر رہا ہوں یعنی میں نماز کے بعد پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے تو خاموشی کے مطلب کہ یہ فعل جائز ہے اور غلط نہیں ہے اور بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے اعمال کیا جاتا تھا جیسا کہ آب حادیسوں میں یہ چیز موجود یہ اہم تین ہیں اور چوتھے طریقہ جو ثابت کرتے اور وہ بھی صحیح ہے ترک جس کو کہتے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ اعمال اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے لیکن اللہ کا رسول جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دی نہ زبان سے اللہ کے رسول نے کہا کرو نہ اللہ کے رسول نے فعل سے جان بوجھ اللہ کے رسول نے اس کو انکار کی ہے نہ اقرار اللہ کے رسول وسلم خود بخود چھوڑ دی مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کے اہتمام کرتے تھے پانچ وقت کی نماز کے بعد سنت کے اہتمام ہے سنت رواطب ہے لیکن اللہ کے رسول جب سفر میں جاتے تھے تو اللہ کے رسول کبھی سنت نہیں پڑھتے تھے سوائے فجر کے اور وتر۔ اور کہیں نہیں آتا کہ اللہ رسول کے رسول کہتے مت پڑھو لیکن یہ اللہ کے رسول کی یہ ترقی سنت ہے کہ اللہ کے رسول یہ سنت پڑھ سکتے تھے سفر کے دوران جیسا کہ بہت سے لوگ ضد کرتے نہیں ضرور پڑھنا ہے یہ تو سنت ہے کہیں گے سنت ہے لیکن سفر میں یہ سنت اس سنت کو چھوڑنا ہے یہی سنت ہے کیونکہ اللہ کے رسول سفر کے دوران سنت پڑھ سکتے تھے لیکن کیوں نہیں پڑھے تخفیف کے لیے اور اللہ کے رسول یہ بیان کرنے کے لیے کہ اب یہاں سنت نہیں ہے تو یہ اس کو ترقی کہتے ہیں اور بہت سی اس پر بہت ہی تیاس کیا جاتا ہے اسی لیے جو بداعت آج کل موجود ہیں یہ ترقی سنت پر ہم لوگ اس کو ثابت عموماً کرتے ہیں جیسا کہ جشن میلاد النبی لوگ منانے والے ہیں ہم لوگ کیا دلیل پیش کرتے نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے کہا مت مناؤ یا اللہ اللہ یہ اللہ کے رسول صاحب کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کی ہے حالانکہ اللہ کے رسول کر سکتے تھے اسی اس کو ترقی سنت کہتے ہیں تو یہ چار اہم اللہ کے رسول جو بھی یہ چاروں سے ثابت ہوتا وہی اللہ رسول کے رسول کی سنت ہے اور یہی سنت رسول ہے جس پر عمل کرنا چاہیے اور جس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے یہ سنت کے اقسام اور احکام ہے اب یہ دیکھتے کہ سنت کی کیا اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کچھ اہمیت ہے کہ نہیں بہت سے لوگ افسوس کے بعد یہ تو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کے ملک میں مقررین خاص کر جو مخالف لوگ جو سنت کے زیادہ اہمیت نہیں دیتے جو زیادہ تر تقلید کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں اور مذہب کے تعصب کرتے ہیں اکثر یہ تقریروں میں کہتے ہیں کہ حدیث تو مقدس ہے اللہ کے رسول کے بات منا یعنی اچھی بات ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرنا ہے کس پر عمل کرنا ہے کہتے یہ امام کے باتوں پہ اور مذہب پہ کرنا ہے نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس طرح نہیں آئی کہ تاکہ تم لوگ پڑھو یہ کوئی میگزین اور کوئی قصہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو پڑھ کے اس کو چھوڑ دیں بلکہ یہ سنت اللہ کے رسول اسی لیے کر اللہ کے رسول بیان کرتے تھے تاکہ مسلمان سیکھے تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کریں یہ اللہ کے رسول فالتو اس طرح حدیث نہیں کی ہیں بلکہ صحابہ کرام لاکھوں کے تعداد میں حدیثیں جمع کیے صحابہ کرام اور اس کے بعد تابعین اس کی اہمیت دی ہے صلیف صالحین اس کے اہمیت کے لیے سفر دور دراز کرتے تھے تاکہ یہ سنت محفوظ رہے اور کوئی آسانی سے آ کے کہہ دے کہ بھئی اس کی ضرورت نہیں ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے فلاں عالم نے کہہ دیا ضرور اس کے پاس ذریعہ ہے یہ سب چیزیں یہ غیر معقول باتیں ہیں سنت کی کیا اہمیت ہے سب ایک مختصر انداز سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں سب سے پہلے اہمیت یہ ہے کہ سنت بھی اللہ کے ایک وحی ہے کوئی نہ کہے کہ قرآی اللہ کے وحی صرف قرآن ہے نہیں سنت بھی اللہ کی واہی ہے وہی کا مطلب کیا ہے یعنی اللہ کی طرف سے وہ پیغام آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کے وہی نازل ہوتا تھا ایک وہی مطلوب کہتے ہیں جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن مجید اور دوسرے وہی کیا ہے غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے ہم لوگ حدیث پڑھ پڑھ کے تلاوت نہیں کرتے لیکن پڑھتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے تو یہ غیر مطلوب کہا جاتا ہے اس کو کیا دلیل کے کی وہی ہے اللہ سبحان ہو تالا خود ہی پرماتے سور نجمے وما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوا اور خواہشات کے باعث سے یہ بات نہیں کرتے ہیں جو بھی تم لوگ کو سکھاتے ہیں وہ اپنے ذاتی مسائل یا ذاتی خواہشات نہیں ہیں اِن اِلَّا وہ تو اللہ کے طرف سے ایک وہی ہے جس کو اس کو دیا جاتا اور وہی اس کے نازل کیا جاتا ہے تو یہ اللہ کے ایک گواہی ہے کہ یہ وہی ہے اس لیے انسان یہ وحی کو نہیں رد کر سکتا ہے اور رد کرنے والا یا تو جاہل ہے یا تو وہ وہ زندی علماء کہتے ہیں جو جاہل کچھ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سنت یا اسلام کو منہدم کرنا چاہتے ہیں دوسرے یہ فائدہ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ سنت کو بھی اللہ سی حفاظت کی ہے کی کیونکہ قرآن اور سنت دونوں ایک ہی چیز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن الگ ہے سنت الگ ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم پہلے اشارہ کر چکے اللہ وہ تھی تر قرآن اور آگاہ ہو مجھے قرآن دی گئی اور اسی جیسے ایک اور چیز دی گئی جیسے مطلب سنت ہے سر اللہ کے رسول تفصیل خود ہی کرتے ہیں ایسے نہ ہو کہ میں بعد میں سنوں یا دیکھوں کہ کوئی آدمی متکبر آدمی یعنی ٹیکے لگائے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو بھی قرآن میں ملے لے لو اور جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو نہیں اللہ کے رسول کہتے کہ تم لوگ دونوں پر عمل کرو اور جیسا کہ کئی بار بتایا گیا ہے کہ اس کی استدار کس طرح کیا جاتا ہے کسی مسئلہ اگر سامنے پیش آئے مثال کے طور پر سود کے مسئلہ ہے. یا زینا کے مسئلہ ہے یا چوری کے مسئلہ ہے تو صرف قرآن کو نہیں لانا ہے قرآن اور ساری صحیح حدیثوں کو سامنے رکھنا ہے پھر دونوں کو بنیاد پر سارے مسائل بنانا ہے یہ غلط ہے جو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن دیکھو پھر اگر قرآن میں نہیں ملتا ہے تو سنت میں دیکھو صحیح نہیں ہے بلکہ دونوں ساتھ میں رکھنا ہے کیوں ساتھ میں رکھنا ہے یہ انشاءاللہ تیسرے جو اہمیت ہے اس کے بعد ذکر کریں گے تیسرے اہمیت یہ ہے تو اللہ صفادہ یہ حدیث دوسری جو آپ بتائے گا کہ حدیث کی ہم حفاظت اللہ کے رسول ضرور اللہ فبح ضرور کریں گے کیونکہ اللہ قرآن کے بارے میں فرماتے انزل ذکر کہ بے شک ہم نے اسی ذکر کو نازل قرآن کو نازل کی ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے تو جب تک سنت کی حفاظت نہیں ہوگی تب تک قرآن کی حفاظت نہیں ہو سکتی اگر خدا نخاصہ سنت ضائع ہو جائے تو انسان مکمل قرآن نہیں سمجھ سکتا ہے اگر کوئی عربی صحیح معنی مفہوم ہے لیکن قرآن میں بہت سارے مسائل اس جو اشارہ کیا گیا اس کی تفسیر اور توضیح اللہ کے رسول نے کی ہے تو اسی لیے اس تشریحات جو اللہ کے رسول نے کی وہ بھی اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تبھی قرآن محفوظ ہوگا کیونکہ قرآن اور سنت ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے جیسا کہ ابھی تیسرا نقطہ ذکر کریں گے تیسری اہمیت یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو بالکل الگ نہیں کر سکتے الگ کرنا مشکل کام ہے جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا کیوں علماء کہتے کہ سنت اور قرآن کے تعلقات بالکل گہرا ہے اتنا مزید یعنی اتنا گہرا ہے اگر انسان مثال کے طور پر کسی کا دل کسی کے بدن سے نکالنا چاہتا تو نہیں نکال سکتا چاہے کہتے کتنا کہ میں احتیاط کرتا ہوں کہتے دل نہ, تو نہ, نہ کٹے لیکن وہ دل محفوظ نہیں رہے گا کیونکہ وہ خون کہیں اور سے تو ایک دوسرے کے لیے لازم ہے تو قرآن اور سنت اس طرح ہے علماء کہتے کو کہ قرآن اور سنت کے جو تعلقات ہیں تین طرح ایک قرآن مؤکد ہے ایک کہہ تو قرآن ہے یعنی جو بھی مسائل قرآن میں ہیں سنت اس کے معقد ہے یعنی بہت سی مسائل اس طرح قرآن میں ہیں جو سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تاکید کی ہے اب وہ چیز قرآن میں دیکھو گے اور وہ چیز سنت میں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو یہ بھی احکامات قرآن میں ہیں تو وہی بات اللہ کے رسول دوہراتے ہیں تاکید کے لیے اور یہ ہے بہت زیادہ دوسرے جو تری دوسرے طریقہ علما کہتے ہیں کہ قرآن یعنی حدیث سنت سنت یا حدیث مطلب سنت سنت اللہ کے رسول قرآن کے شارح ہے یا اس کے مطلق کو یعنی تقیید کرتا ہے یا اس کا توضیح کرتا ہے یعنی بہت سے دین میں مسائل ہیں اگر دیکھا جائے تو انسان کبھی سنت کے بغیر نہیں سمجھ سکتا ہے سب سے پہلے مثال نماز کے لئے لو ہم لوگ کتنا نماز پڑھتے ہیں ڈیلی کتنا فرض ہے پانچ ہے قرآن میں کہا لکھا ہے کہ پانچ ہے قرآن میں تین کہا کہ تم لوگ نماز پڑھو لیکن پانچ وقت باقاعدہ اس کے اوقات اس کے ترقات اس کے, کے طریقہ اور کس طرح پڑھنا اور کس طرح کیا چھوڑنا کتنا سنت یہ سب قرآن ملی ہے تو یہ سنت میں تو اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ فراکیم اسولہ کوئی کہتا کہ میں سنت پر نہیں ایمان لاتا ہوں اس لیے میں قرآن پر کروں تو نماز ہمیشہ قائم کرو جتنا پڑھنا پڑھو پانچ وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے انسان گمراہی بھی پہ جاتا ہے اور آخر جب زیادہ پڑھے گا تو تنگ ہو کے آخر خود تھک جائے گا اس لئے سنت اس کے توضیح کرتا ہے اسی طرح مطلق قرآن میں بہت سے الفاظ مطلق استعمال کیا گئے قرآن حدیث میں آ کے اس کے تقیر کیا گئے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قرآن میں اللہ فرماتے کو سارے کا پکپا وہ آئیڈیا ہوما کہ چور مرد اور عورت اس کے دونوں کو ہاتھ کاٹ دو اب کتنا ہاتھ کاٹنا ہے سنت میں ذکر قرآن میں نہیں کہا گیا کہ بائیں ہاتھ کاٹو سنت میں اللہ کے بائیں ہاتھ کاٹ کہاں سے کاٹنا ہے؟ ہاتھ عربی میں یہ کلائیوں تک بھی کہتے ہیں کوہنیوں تک بھی اور کیا ہے اور کندھے تک بھی کہاں سے کاٹنا اللہ کے رسول نے وضاحت کی ہے کہ یہاں سے کاٹو جیسا کہ اللہ کا رسول رس یعنی یہ کلائیوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹا ہے یہ کلائی کہ دینا تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقیر کرتے ہیں لفظ عام قرآن میں آتا ہے اللہ کے رسول صاحب وسلم اس کی وضاحت کرتے ہیں اور اس طرح قرآن میں بہت ہی زیادہ تشریح اللہ کا رسول کرتے ہیں یا توضیح اور تیسرا یہ ہے کہ قرآن کبھی کچھ مسائل ایسے ذکر کرتا ہے جو جو نہیں سنت ایسے مسائل اللہ کے رسول سنت میں ذکر کرتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو سنت میں ملے گا مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ داڑھی مت کاٹو داڑھی کاٹنا حرام ہے مشرقوں کے مشابہ ہے قرآن میں کہاں داڑھی کا ذکر ہے صحیح کہ نہیں قرآن میں اللہ برما اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ قرآن میں کہاں آیا تو اس لیے یہ مسائل سنت سے لیا گئے تو اس لیے قرآن سنت کے جو اندر مسائل ہے وہ قرآن سے بڑھ کر ہے تو سنت کے بغیر کوئی انسان اسلام مکمل نہیں سیکھ سکتا ہے تو یہ تین اہم جو ذکر کی گئی اس کے علاوہ اور ہے لیکن یہی اہم جو ذکر کا یہی ہے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کو اس پر ایمان لانا ضروری ہے کیوں اللہ سبحان تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ صراحت کے ساتھ اللہ قرآن میں یہ بار بار حکم دی کہ تم لوگ اللہ کے کی رسول کتاب کی کرو ایک بار نہیں دو بار نہیں دس بار نہیں امام احمد کہتے کہ تینتیس بار اور اگر دیکھا جائے تو تینتیس بار صریح ہے اور کچھ الفاظ غیر صریح ہے اشارہ کے آگے تو کئی جگہ اللہ اسمادی بار بار کہتے کہ تم لوگ اتاط کرو کئی انداز سے اس کا مطلب کیا ہے اگر میں پڑھتا ہوں کہ اللہ محمد عتی اور رسول ابھی میں نے جو عشاء میں پڑھی نماز پوری بات کے آیا تھی بیر سوا میں نے پڑھا شروع سے آخر تک سب اللہ کا رسول کی اطاعت کے بارے میں ہی آیا تھی بہت ہی مؤثر آیات انسان اگر یہی آیات بس پکڑ لے پورے قرآن میں اور غور سے پڑھ لے تو دوسرے دن وہ یا اسی وقت وہ سنت رسول کے پابند بن جائے گا لیکن ہم لوگ قرآن اس طرح پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا حکم دیا گئے اپنے غلط اعمال کو سمجھتے نہیں کہ نہیں صحیح ہے یہ کے مطابق نہیں قرآن میں بار بار کہ اپنی عما واپی اور رسول اور کئی انداز سے کبھی کبھی قرآن میں اللہ حکم دارک دیتے کہ اللہ کے رسول کی کتاب کرو واط اللہ واط الرسول یا ایو اللہ امن واط اللہ واط الرسول یا ایو الدین وما آتاكم الرسول فخذوه وما کمر رسول الفا کمانت حکم کتاب کرو اور اس کے علاوہ بہت سے استجیبوا اللہ و الگ الگ الفاظ سے و الگ الگ طریقے سے حکم دیا گیا دوسری یہ ہے کہ اللہ فحان و اللہ کے رسول کی مخالفت سے روکا ہے کہ اللہ کے رسول کی مخالفت مت کرو قرآن میں کئی جگہ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں وہ مانہ تم ان پنت ہو جس چیز سے اللہ کا رسول روکتے اس سے تم باز آ جاؤ اسی طرح اللہ کے رسول قرآن کے رسول سے کوئی بات کرتے تو کرو سنو ایسے نہیں کہ تم ایراج کر کے نکل جاؤ یہ جائز نہیں ہے اسی طرح اللہ کا رسول اللہ فرماتے ہیں پلی حدر دھمکی اللہ نے دی ہے جو اللہ کے رسول کے امر کے مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہے کہیں مصیبت نہ آ جائے یا کوئی عذاب نازل ہو جائے یہی مسلمانوں کے حال ہے آج کے مسلمان متفرق ہے متنازع ہے کیوں کیونکہ سب اپنا اپنے دنیا کے پیچھے ہیں اپنے سمجھ سے دیے سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے موتی ہیں نہیں ہر ایک جو دعویٰ کرتا میں اللہ کے رسول کے موتی ہیں وہ موتی نہیں ہیں کے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ابھی ذکر کریں گے اور اسی طرح تیسرے طریقے یہ کہ اللہ سبحان و قرآن میں یہ بتایا کہ اللہ کے رسول تعت کرنے والے مومن ہیں اور نافرمان لوگ مومن نہیں ہیں جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کا قول یہی ہے اذا دعیل اللہ ورسول جو اللہ اللہ کے رسول کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو اراض نہیں کرتے کیا کہ کہتے سمے نہ کہ ہم نے سنا اور تعت کی اور دوسری آپ میں اللہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ عن اللہ مومنوں کے نشانات اللہ نے ذکر کی ہے آخر میں ذکر کرتے کہ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ مومن کی نشانی ہے اور اللہ سبحانہ و ذکر کی کافر لوگ اطاعت نہیں کرتے ہیں اور میں جیسا کہ ان شاء اللہ اگر میں ذکر کریں گے چوتھی طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و اللہ کے رسول کے اطاعت اپنے طاعت میں اس کو شامل کیا ہے یعنی اللہ کے کی رسول کی طاعت اور اللہ کی طاط ایک ہی چیز ہے جو کہتا میں صرف اللہ کو, مانتا ہوں, تو جھوٹا. اس کو چاہیے کہ اللہ کو مانے اور رسول کو بھی مانے کیوں کہ دونوں ایک ہی چیز ہے اللہ کے رسول الگ چیز نہیں ہے اللہ کے رسول وہ بھی اللہ سبحان کے کتاب ہے اللہ کے رسول مرضی سے نہیں کہتے ہیں جیسے بتایا ہی کہ اللہ کے رسول کی ساری باتیں اللہ کی طرف سے اس کے نسبت کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ کا حکم سے آیا اگر ثابت ہوا تو اللہ برماتی رسول فقت اپا اللہ جو اللہ کے رسول کی تعداد کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی تعداد کی الٹا نہیں کہا اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ کی تعت قرآن زیادہ یعنی قرآن مہم ہے اور سنت بھی قرآن پہلے آگے رکھو پھر سنت تو یہ کہنا چاہیے میو تو اللہ فقت اپا رسول یعنی جو اللہ کی تعت کی وہ رسول کی تاط کی نہیں اللہ الٹا کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کی تعداد کرتا ہے مکمل سمجھو اللہ کی تعت کی اور جو اللہ کے رسول مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مطیع نہیں ہے اسی لیے دوسری رات میں اللہ اور واضح انداز سے ذکر کرتے ہیں کل انکن تم تحبون اللہ آج کل تو ہر مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرتا کہ نہیں سب کرتے ہیں لیکن ہر ایک اطاعت کرتا ہے نہیں اطاعت اور محبت میں فرق ہے محبت تو سب کرتے ہیں ان ہر مسلمان کرتا کہ جو اللہ جو ہے وہ بھی ضرور کرتا ہے تو انکار نہیں کریں گے چاہے کم کرتا لیکن کرتا ہے لیکن کہ کو محبت کرتا وہ اطاعت کرتا مثال اپنے والدین کے لئے لوگ انسان اپنے والد کو تو احترام کرتا ہے محبت کرتا ہے لیکن کیا جو باپ آپ سے کہتا ہے آپ فوراً مان لیتے ہو اگر انسان اچھا انسان تو مان لیتا ہے لیکن اکثر لوگ محبت کرتے ہیں لیکن بات ان کو رد کرتے رہتے سمجھتے کہ ہم زیادہ ہوشیار تو یہ بھی اللہ کے رسول کے سنئے اللہ پہلے اشارہ کر چکے کیا ہے ان انکن تم تو ابون اللہ, اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو فتح تو تم لوگ کو چاہیے کہ میری تباہ کرو نہیں کہا ابو علما کہتے کہ اس میں دیکھو اللہ کیا استعمال کی اللہ یہ نہیں کہا کہ آپ کہو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو محبت اور عشق رسول کافی ہے جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور سنت پرنے کرنے پر کوئی عمل کوئی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اللہ شکا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ سے محبت کرتے دو تو, تو میری تعات کرو نہیں کہا میری محبت کیونکہ تعات کرنے کے مطلب کہ محبت بھی شامل ہے اور محبت صرف کرنا اس میں تاعت شامل نہیں ہے تو اس لیے اللہ سلحان و تعالی اپنے حق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق دونوں ساتھ میں جوڑ کے رکھا ہے تو ضروری ہے کہ انسان دونوں پر عمل کرے اسی طرح اللہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت بتایا کہ اگر کوئی تعت کرتا تو وہ نجات پاتا ہے کامیابی پاتا ہے جنت پاتا ہے اللہ فرماتے ہیں پم تو اللہ اور جو اللہ اللہ کے رسول کے تاط کرتا اور اللہ سے ڈرتا ہے اور تکوا کرتا ہے هم یہی کامیاب لوگ ہوں گے دوسرے آیت میں امی ہوں تو اللہ رسول جو طاعت کرتا اللہ اللہ کے رسول کو اس کو جنات میں داخل اللہ کرتے ہیں تیسرے آیت میں پلا اکما الدین اللہ اللہ علیہ اللہ پرواد جو اللہ اللہ کے رسول کے طاعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں ہوں گے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یعنی فردوس سے اعلیٰ میں ہوں گے یہ اللہ کے رسول کے طاعت کرنے کا انجام اور جو نہیں طاعت کرتا ہے سمجھو وہ جنت میں جنت کے مستحق نہیں جیسا کہ اگلے مسئلہ اللہ سب اعلیٰ جو اللہ کے رسول کے تعت نہیں کرتے ان کو خسارے میں کہا کہ وہ خسارے اٹھانے والے ہیں چہنم میں جانے والے ہیں اور نجات جات نہیں پائیں گے حدیث قرآن کے آتے پلا اور اللہ براتے آمن رسول <وَعطَعًا> یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اللہ کے رسول پر آمان ایمان لاتے ہیں اور تعت کرتے ہیں تمہ پرین پھر ان میں سے کچھ جماعت پیچھے ہٹ جاتی ہے یعنی کہتے ہیں دبان سے مطیع ہیں لیکن جب حقیقت آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اللہ برنہ الابل یہ سچے مومن نہیں ہیں یہ لوگ حقیقت میں کیا منافق ہیں اور یہ لوگ مکمل مومن نہیں ہیں دوسرے آپ میں اللہ پرماتی اللہ رسول تو ان طول اللہ علیہ اب اگر جو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے ہیں تو اس لیے جو اللہ رسول کے رسول کی سنت کے متخالف ہیں وہ اللہ سباد سے محبت نہیں کرتا ہے اور گمراہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و اسی طرح قرآن مجید میں ہمیشہ یہ حکم دی کہ ہمیشہ اللہ کے رسول کے بات ہمیشہ آگے رکھو اور کوئی انسان اپنی بات کو اللہ کے رسول کے بات کے آگے نہیں رکھنا چاہیے یہ کئی جگہ ہے لیکن دو واضح انداز سے قرآن میں ایک آیت میں اللہ فرماتیا رسول کہ ایمان والوں کہ تم لوگ یعنی تقدم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے نہ بڑھو یعنی اپنی بات ہے کوئی چیز اللہ کے رسول کے بات اور اللہ کے بات کے سامنے مت رکھو پیچھے رکھو یہ بہت ہی ضروری ہے اسی لیے جو لوگ کہتے نہیں فلا امام کے بعد زیادہ اہم ہے فلا عالم کے بعد زیادہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے تو کہاں بھئی تم تطبیق کرو کہ اللہ کے اللہ اللہ کے رسول کے بعد آگے رکھنا چاہیے پیچھے نہیں آگے اور دوسروں کے بعد کہاں پیچھے ہے اسی لیے دوسرے ہاتھ میں اللہ فرماتی ممینہ کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں یا جا کسی مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے عیدا قبل امر کے اللہ اللہ کے رسول کسی مسئلے میں فیصلہ کرتے ہیں چاہے نماز کے ہو چاہے روزہ ہو چاہے عبادات ہو چاہے کچھ مسئلے میں ہو جب اللہ اللہ کے رسول کے فیصلہ ہو چکا ثابت ہو چکا قرآن یا سنت سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اب ان لوگ کے اختیار نہیں رہ جاتا ہے کیا کرنا ہے عمل کرنا ہے جس طرح اللہ اللہ کے رسول کے اختیار ہے اپنے اختیار بیچ مت رکھو کسی اور کے اختیار مت رکھو اللہ کا فیصلہ اس میں آ چکا ہاں جس مسائل میں واضح انداز سے نہیں ہے تو اس میں اشتہار کے موقع ہے لیکن جہاں مص ہے قاعدہ علماء کے مع مانس جہاں نقص کسی مسئلے پہ ثابت ہوا اس میں اشتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سارے دلائل ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے آیت ہیں حدیثوں میں بھی اللہ کے رسول اپنے تاپ کے حکم دی ہے اور بہت سارے حدیثیں ہیں ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ حدیث بہت ہی دلچسپ ہے اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کہا کہ سارے میرے امتی سارے لوگ جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا سوائے وہ لوگ جو نہیں جانا چاہتے تو اللہ کے صحابہ کرام تعجب کی اللہ کے رسول کون جنت نہیں جانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا من اطعاني فقد فقد دخ دخل الجنہ جو میری اطاعت کرتا مکمل یعنی انداد سے وہ جنت میں داخل ہوگا وہ میں آسانی اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میری سنت سے آراز کرتا ہے تو وہ جنت جانے سے انکار کرتا ہے یعنی صحیح زبان سے نہیں کہتا ہے لیکن اس کے حالت اس کے صورت حال اس کے حال اس کے افعال سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت نہیں جانا چاہتا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری میں اور دوسرے حدیث ابو عرئے کے بھی ہے اپنی فقط اپلّہ جو میری طاعت کرتا ہے یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی تعات کی وہ میں آسانی فقد اللہ اور جو میری نہ فرمانی کرتا وہ اللہ کی نا فرمانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول وہی حایت کے مسناق میں یہ ذکر کی ہے کیونکہ اللہ کے کی رسول القرآن کی جو احکامات ہے کم ہیں اور اللہ کے رسول کی جو مسائل ہے حدیثوں میں اور سنت سے ثابت زیادہ ہیں تو اللہ کے رسول قرآن کے تمام مسائل اللہ کے رسول نے ذکر کیے ہیں لیکن الٹا نہیں ہے کہ ہر مسئلہ جو حسنت میں اور قرآن میں ذکر ہے تو اس لیے جو پوری سنت پر عمل کرتا ہے تو وہ قرآن بھی داخل ہوگا اور قرآن پر انسان سب جو عمل کر لیا لیکن الٹا نہیں کہ جو صرف قرآن پر کرتا ہے تو یہ پوری سنت پہ آ تو اس لیے یہی مطلب ہے اس حدیث کے تو یہ پتا چلتا ہے کہ اس باتوں سے کیا پتا چلتا ہے ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کے اطاعت کرنا ضروری ہے یہ تو سب تسلیم کریں گے آپ ہر مذہب ہر مسلمان سے کہو کہ ہم اللہ کے رسول کے متیم حتیٰ کی جو قبروں پہ طواب کرتے ہیں جو شیر کرتے ہیں کفر کے کام کرتے ہیں جو لوگ حضرت حسین کو الہ مناتے ہیں اور جو جیسا کہ معروف ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں ہم بھی سنتی ہم بھی اللہ کے رسول کے سنت پر ہیں بلکہ ایک ظالم نے یہ کتاب لکھی ہے اچیا تو سننا کہ شیعہ حقیقت میں وہی سنتی لوگ ہیں اور ہم لوگ کے ملک میں دیکھیں گے کہ جو قبر پہ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں پیروں کے پاؤں چومتے وہ لوگ اپنے آپ کو سننی کہتے ہیں حالانکہ سنت ان لوگ سے بری ہے تو نام سے نہیں ہوتا ہے نام سے نہیں ہوتا حقیقت دیکھا جاتا ہے تو کب آپ سنت کے مطب بنو گے علما اس کے قیوت ذکر کرتے ہیں میں ایک مختصر تین یا چار نقطے میں ذکر کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے رسول اللہ سے ثابت ہے انسان کو مکمل لینا چاہیے اگر ثابت ہوا مکمل بلا تردد کے چاہے وہ عقیدے کے مسائل ہو چاہے وہ عبادات میں ہو عقیدے جیسا کہ توسل کے مسائل یا اسما و صفات کے مسائل یا جیسا کہ جو بھی عقیدے سے انسان کے تعلقات ہیں اور جو یہ درست عقیدہ اسی میں ہیں یعنی اللہ شرک توحید ایمان اور اسی طرح جو نواقد شرک جادو اور اسے مساج جو شرک جو عقیدے میں خلق ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے حکم دی اس پر عمل کرنا ہے اور دوسری یہ ہے مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر تعویز پہننے سے روکا تو اگر کوئی انسان کہتا نہیں اللہ کے رسول کبھی نہیں پہنے اللہ کے رسول پہن سکتے تھے لیکن نہیں پہن سکتے تھے صحابہ کلار کو بھی پہنا سکتے تھے لوگ جیسا کہ تعویز کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ اگر وہ صرف دھاگا اور فلاں چیز ہے تو وہ اتفاق آرام ہے لیکن اگر اس میں قرآن کی آیات ہیں تو کہیں اگر قرآن کی بھی آیات ہے تو کیا اللہ کے رسول کبھی کی ہے نہیں کی ہے کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے کر سکتے تھے کیوں, کی؟ کیوں نہیں کیے تو اس لیے ترک یہاں آ جاتا ہے تو اس لیے نہیں کرنا ہے کون سے عمل کرنا ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے قرآن سے آپ علاج کرو دم کرو لیکن اس کو تاویزوں میں لکھ کر کالے دھاگوں میں گند گردے میں پہننا پھر اس کی توہین کرو باتھ روم میں لے جانا یا اپنے بیوی سے اسی حالت میں جاؤ یا بچوں کے کمر میں پہنا کے پھر اسے میں پیشاب دی ہے کون سے قرآن کی عزت ہے تو اس لیے اس سے روک اللہ کے رسول نے اس عمل نہیں کی ہے تو اس لیے ثابت ہو کہ وہ سنت نہیں ہے تو یہ عقیدے میں مثال کے طور پر ہے عبادات میں بھی اللہ کے رسول کی نماز اللہ کے رسول کے روزہ اللہ کے رسول کے حج زکوط اور باقرآم کی تلاوت ذکر و اذکار کے طریقہ یہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن اگر کوئی انسان نماز نماز نبوی سے اراض کرتا ہے یا سوم نبوی سے اراز کرتا ہے مکمل سنت نہیں لینا چاہتا ہے کسی مذہب کے خاطر یا کسی عالم کے قول کے خاطر یہ انسان مکمل ہدایت نہیں ہے ہدایت میں نہیں ہے بلکہ اس کو پوری مکمل سنت پر عمل کرنا چاہیے اسی اللہ کے رسول نماز کے بارے میں کیا کہتے تھے صلو نہیں کہا بس سلو کہ نماز پڑھو کما رہی تموری وسلی کس طرح جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یعنی میری طرح اس لیے جو بھی پڑھتا ہے کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اس طرح کرنا اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں سنت دیکھنا چاہیے اتنی ان کی بات نہیں کیونکہ سنت ہی میں نجات جاتی جیسا کہ وہ آیت ذکر کی گئی ہیں تو اس لیے اسی طرح معاملات میں لین دین شادی نکاح اور آپس کی جو بھی معاملات ہیں لین دین کے مسائل ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے اسی طرح اخلاق بھی آپ کے اخلاق بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے کس طرح بات کرنا ہے کس طرح یہ جیسے سچائی ہے امانت داری ہے وفاداری ہے یعنی اچھی باتیں جھوٹ بولنا یہ چیزوں سے اراض کرنا اللہ کے رسول کے جو اخلاق اس پر کرنا اسی طرح آداب میں بھی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے ہم بستری کرنے لوگوں سے ملنے اس کے سب کچھ کی چیز کے آداب ہے کس طرح اللہ کے رسول کرتے تھے تو آپ اسی طرح کرو یہی سنت ہے تو اسی لیے ہر چیز میں اللہ کے رسول کی سنت کی پابندی کرنا چاہیے جب بھی آپ کو کوئی بھی کرنا ہے کوئی بھی کام آپ دیکھ لو کہ اللہ کے کی رسول کس طرح کرتے تھے آپ کپڑا پہنتے تو سوچو اللہ کے رسول پہننے کے وقت کیا کرتے تھے آپ مسجد میں آتے ہو کس طرح اللہ کے رسول مسجد آتے تھے کس طرح مسجد میں داخل ہوتے تھے کس طرح درس کے لیے بیٹھتے تھے کس طرح رواز پڑھتے تھے سب کچھ بہادی میں موجود ہے ہم لوگ بس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اہتمام کریں آج کل آپ کچھ کتابوں کھولو کچھ کتابیں موٹی موٹی کتابیں دیکھنے والا سمجھے کہ ساری سنت کے حدیث موجود ہیں لیکن آخری میں نتیجہ نکلتا ہے جتنا حدیث سب ضعیف ہے یا غیر صحیح ہے اور اکثر دلیل جو پیش کریں گے فلا عالم نے کہا فلا آدمی یہ کہتا تھا فلا فلاں ولی یہ کہتا تھا نہیں یہ دلیل نہیں ہے دلیل ہم لوگ کے دو ہے قرآن اور سنت اور اگر اور ہے تو اقل صحابہ بھی کچھ اعتبار ہے لیکن اس کے بعد سب کے قول برابر ہے یہ میرا قول نہیں ہے یہ صحاب کرام کے قول ہے اور امام حنیفہ حنیفہ یہ قول ہے خود ہی کہتے تھے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن میں ہو سنت میں تو ہم اس کو مانتے ہیں اگر صحاب کرام تو میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح یعنی اس کو قرآن و سنت سے اس کو ملانا ہے اور اگر کسی تابعی کے قول ہے تو ہم بھی اشتہار کریں گے کیونکہ وہ بھی مستحد ہیں ہم بھی مستحد ہیں تو اس لیے وہ بھی کہا کہ قرآن سنت کے سامنے ہم جھک جائیں گے تو اس لیے یہ آئمہ کے سب کے یہ عمل ہے کہ وہ لوگ قرآن و سنت کے سامنے جھک جاتے تھے اور تسلیم فالو کرتے تھے بنا جدال کے تو یہ پہلے طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی قرآن سنت سے ثابت ہے سنت سے آپ پورا لے لو دوسرا یہ ہے کس طرح طاعت ہوتی ہے کہ جو بھی سنت میں ثابت ہے اس پر اعراض نہیں کرنا چاہیے نہ اعتراض کرنا چاہیے اعراض یا منہ نہیں پھیرنا چاہیے اس سے نہ اس پر اعتراض کرنا چاہیے اللہ سبحان تعالیٰ جو بھی ثابت ہوا فوراً لینا چاہیے لیکن اگر کوئی انسان کسی مسئلہ کسی حدیث سن لیتا ہے اور اس کے فعل کے خلاف ہے یا مذہب کے خلاف ہے پھر وہ جدک کے قبول کرتا ہے تو سمجھو خطرے پہ میرے یہ قول نہیں ہے قرآن کے قول ہے اور اکثر مسلمانوں کے حال یہی ہے سن لو اللہ بھرماتی جو آئے ابھی پڑھی گئی شاہ میں بہت ہی واضح الفاظ ہے وہ ادا اللہ و رسول جب ان کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے ادا پری قم اور بہت سے جماعت ان میں سے اعراض کرتے ہیں یہ اعراض کرتے کیوں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرا حق میں نہیں ہے لیکن اگر جانتے ہیں کہ میرا حق میں تو کیا کرتے ہیں وہ اللہ الحق اور اگر جانتے کہ حق میرے ساتھ ہوگا یا تو اللہ تو وہ لوگ سر جھکا کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے جانتے کہ میری بات صحیح ہے اور یہی ہوتا ہے آپ کسی آدمی اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کے محبت کرے گا اور ظاہر کرے گا تیسرے کے خلاف میں لیکن اگر ان کے درمیان ہے تو آپ کو بھی دشمن بنا دیتا ہے تو اسے اللہ پر وہ اللہ مدعین افی قلوب ہم لوگ کے دل میں بیماری ہے امرتاب ہو یا ان لوگ ایمان میں یعنی ان کے دیمان میں شک ہونے لگا ام یخافون ایحیف اللہ علیہ رسول ہو یا یہ سمجھتے کہ اللہ اللہ کے رسول کے معاملے ان کے ساتھ ظلم کریں گے اسی لیے انسان فوراً اعتراض نہ کرے فوراً انسان تردد نہ کرے فوراً تسلیم کرے اسی لیے آگے اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین کہ مومنوں کی یہی قول ہے جب ان کو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں سمعنا نہ وہ آپ ہم نے سنا اور تو کی یعنی بنا تردد کے لیکن اگر کسی کے دل میں کچھ تردد ہو جاتا ہے اگر اس کے تردد ہے دلیل پہ کہ ہاں پتہ نہیں ثابت ہے کہ نہیں تو کوئی حرج نہیں وہ تو وضاحت کر لے دلیل لے آئے سامنے پیش کرے جب واضح ہو جائے تو عمل کرے واضح نہیں ہو تو نہ کرے لیکن جب ثابت ہو جاتا ہے اس وجہ سرت کرتا ہے کیونکہ اس کے مذہب کے خلاف ہے اس کے فعل کے خلاف ہے عالموں کے خلاف ہے یا ہم لوگ کے علماء کے اقوال کے خلاف ہے تو یہ بہت ہی مصیبت ہے اور اس میں انسان آج کل جیسا کہ گمراہی دیکھی جاتی ہے وہی تک پہنچ جائیں گے تو تیسری بات کیا ہے کہ اور یہ ہے بتایا گیا پہلی کہ مکمل عمل کرنا چاہیے دوسری بات اس پر کچھ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے تسلیم کرو اپنے دماغ پر اس کو کیاس مت کرو کہ یار میرے سمجھ جیسا کو ہوتا ہے کوئی بتا دے کہ یار آپ کی بات جو صحیح بات اچھی بات ہے لیکن میرے سمجھ میں یہ بات تمہاری نہیں آ رہی تو اچھی کس طرح ہوگی جب آپ یہ دھوکہ آپ کو دے رہا ہے کہ آپ کو کہتا ہیں آپ کے بعد بہت ہی واضح اچھی ہے پھر اس پر اعتراض کرتا ہے نہیں آپ کہو اچھی ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں سمجھنا و اپنا کہو اس میں تردد مت کرو تردد کرنے میں اس کا مطلب انسان کے دل میں خلل ہے اور ایمان میں خلل ہے تیسری بات یہ ہے کہ انسان سنت پر عمل کرنے کے بعد نہ اس میں زیادہ اضافہ کرے نہ کمی کرے اضافہ کرنا حرام ہے ہر طریقے سے بتا ہے اور کم کرنا اگر انسان کے عاجزی کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے یا عدم استطاعت کی وجہ سے تو معاف ہے لیکن جان بوجھ کے کم کرنا یہ حرام ہے بے مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ وہ حدیث مشہور ہے کہ تین لوگ اللہ کے رسول کے گھر کے پاس آئے اللہ کے رسول جوش میں تھے عبادت گزار لوگ تھے اللہ رسول کے رسول کے گھر دروازے کھٹکھٹائے اللہ کے رسول نہیں تھے ہو سکتا ہے کسی بغل والے کمرے میں دوسری بیوی کے پاس تھے تو کٹکھٹانے کے بعد وہ لوگ کچھ اللہ کے رسول کہا تو کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں ہے یا مشغول ہے کچھ بھی دشک کی روایت میں ہے تو لوگ دروازے کے پیچھے سے اللہ کے رسول کے المؤمنین ام المؤمنین منی ام یا کسی سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول عبادت کس طرح ہے اور خاص کر تین چیزوں کے بارے میں سوال کیے تو یہ پوچھنے کے بعد تینوں کیا کہنے لگے ایک یہ کہا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا اور نہیں سوگا یعنی پوری رات تحجد میں ہم وقت گزاروں گا اور دوسرا کہا کہ میں اپنے بیوی سے الگ ہو جاؤں گا بیوی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں شہوت اب کے پیچھے نہیں چلوں گا میں صرف عبادت کروں گا اور تیسرا کہا میں پورے سال روزہ رکھوں گا اور ایک دن بھی نہیں چھوڑوں گا اللہ کے رسول کو یہ خبر ملی اللہ کے رسول سے قریب تھے یا دوسرے کمرے میں سن کے آگے گئے کہہ دیں کہ تم لوگ یہ بات با یہ کہنے لگی ہے تم لوگ یہ بات کہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ لیکن میں رات میں عبادت کرتا اور سوتا بھی ہوں اس وہ لوگ زیادہ کرنے لگے تو اللہ کے رسول انکار کیے میں اب میں کیا ہے میں روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں یعنی نفلی روزہ نقل رمضان کے روزہ اور میں اپنے بیویوں سے قریب آتا ہوں اللہ کے رسول بلکہ کتنا بیوی تھی گیارہ بیوی لیکن ایک وقت اس وقت کے حدیث ہو سکتا ہے نو بیویاں تھیں تو کہتے میرے پاس بیویاں میں قریب جاتا ہوں فبر رغیب ان سنتی فلحی جو میرے سنت کے سے اراض کرتا تو ہم میں سے نہیں ہیں. تو اس لیے سنت کی پابندی یہ صحاب کرام اچھی نیت سے کہ بری, بری نیت سے اچھی اچھی زیادہ عمل کرنا چاہتے تھے اچھی نیت سے کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ انم تک یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سننے کے بعد ایسے دل میں آیا کہ اللہ کے رسول کی عبادت کم ہے تو گناہ معاف ہے وہ زیادہ کیوں کرے ان کے تو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ تو جنتی ہے تو اللہ کے رسول بلکہ اور زیادہ کرتے تھے اسی لیے کہا کہ میں تم لوگ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور خشیت کرتا ہوں تو اضافہ کرنے سے روکا ہے تو سنت میں اضافہ کرنا غلط ہے کمی کرنے سے بھی ممنوع ہے اللہ کی جس میں اختیار ہے یا جس میں انسان کی طاقت نہیں ہے میں مثال دیتا ہوں سنت میں جیسا کہ انسان کھانے کے وقت سنت کیا ہے کہ انسان بیٹھ کے کھائے صحیح کہ نہیں انسان داہنے ہاتھ سے کھائے انسان جیسا کہ سامنے سے کھائے بس ملا کے کھائے انسان وہ اتنا ہی کھائے جتنا ضرورت ہے مثال یہ سنت کھانے اور اس کے علاوہ سنتیں ہیں آپ کے پورا لے کر آؤ اگر آپ پورا لا سکتے ہو تو ٹھیک ہے اس سے زیادہ کرنا غلط ہے اتنا ہی کرنا سنت ہے اگر آپ کمی کرتے ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کے اختیار کے انسان جیسا کہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا یا انسان جیسا کہ ہاتھ اس کا داہنے ہاتھ ٹوٹا ہو تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو یہ معذور ہے کیونکہ وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اسی طرح اگر انسان بہت سے ایسی سنتیں ہیں کہ اس کے انسان مکمل نہیں لا سکتا ہے تو اس کو کم سے کم اگر جتنا لا سکتا ہے فتق اللہ مستعتم کرنا چاہیے مثال کے طور پر اللہ کے رسول تحجد کی نماز بہت ہی لمبی کرتے تھے جیسا کہ رات کی نماز اچھی لے لی سب سے اچھا مثال تہجد کی نماز اللہ کے رسول رات میں نماز پڑھتے تھے اور سوتے تھے بھی اگر کوئی زیادہ کرنا چاہتے کہ پوری رات جگہ تو اس سنت کے خلاف اور اگر کوئی پوری رات اس میں اللہ رسول کے رسول کی طرح نہیں کر سکتا ہے صرف دس منٹ اٹھ سکتا ہے تو تک اللہ مسا تم جسنا طاقت ہے تو اس لیے انسان ہمیشہ سنت کی پابندی کرے اگر کرنا ہے یا تو مطابق کرے اور اگر مجبور ہے تو کم کر سکتا ہے لیکن زیادہ کرنا بالکل منع ہے اور آج کے لیے ہی ہوتا ہے آج دیکھیں تصویر کرنے کے طریقہ تخمیر کرنے کے طریقہ دعا کرنے کے طریقہ آپ دیکھو اللہ کے رسول سادگی کے ساتھ دعا کرتے تھے ہم لوگ کتنا محفل کرتے ہیں قرآن خوانی کرنے لگتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتے ہیں پھر الگ الگ انداز سے دعا کرتے ہیں جو اللہ کا رسول ایک ہی دعا ہدایت کے لیے ایک ہی دعا کرتے تھے ہم لوگ اس کو دس دعا کر دی تو یہ سنت کے خلاف ہے تو اس لیے سنت کی پابندی اس طرح کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے کی ہے کرو اور جو اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے اس کو چھوڑنا چاہیے نمبر چار یہ ہے کہ انسان کبھی استحزا نہ کرے یہ بھی ایمان اور یہ بھی تاپ کے ایک نشانی ہے افسوس کے بعد استحزا یہ بہت ہی بری چیز ہے ہم لوگ کے کتنا استحجا کیا جاتا ہے جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن آپ سے چڑھ کے وہ کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں جیسا کہ میں امام ہوں یہاں نہیں دوسری مسجد ہے اب نماز سے پہلے جیسا کہ یہاں سب بندی کرتے قدم سے قدم ملا لو کندھے سے کندھے ملا لو تو کچھ صاحب جو متاثر ہوتے ہیں کدے پاؤں ملانے کی ضرورت نہیں ہے صرف کندھا کاپی ہے آپ کہاں سے سنت لے کر رکھیں گے اللہ کا سو حادیثوں میں حضرت اللہ حضرت انس کے حدیث ہے کہ ہم لوگ تخنے بھی ملاتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ پھیلی تھے یہ تقریری ہے کہ ہم لوگ صحابے اللہ کے رسول کے سامنے قدم ملاتے تھے اور خدیفہ کے حدیث ہے کہ ہم لوگ تخنے امان کے حدیث سے تخنے ملاتے تھے تو اللہ کا رسول دیکھتے تھے نہیں کہتے غلط ہے کہتے یہی صحیح ہے جب تک لوگ اس طرح یہ کرتے تھے تب تک نماز اللہ کا رسول شروع نہیں کرتے تھے لیکن بہت سے حضرات جب کہو اللہ کا رسول بھی کہتے تھے شیطان کے جگہ مت چھوڑو اور کبھی یہی بھی سنت کہتے شیطان کے جگہ مت چھوڑو تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ شیطان کیوں آگے بیچ میں کہتے اللہ کے رسول کے حدیث میں بتا رہا ہوں آپ کو اور گسا ہوتے ہو تو مذاق بھی کچھ لوگ اڑاتے ہیں کہ شیطان بغل سے نہیں آئے گا نیچے سے آ جائے گا ہم زیادہ کھولیں گے تو نیچے سے تو اس طرح مذاق کرنے کے لیے تو انسان دروازہ کھل جاتا ہے اگر اس طرح بات ہے کہ انسان اپنے عقل سے ہر بات لے تو شیطان ہر جگہ آئے گا اللہ کے رسول فرماتے گھر میں بسم اللہ اگر اللہ کے نام لے کر انسان داخل ہوتا تو شیطان نہیں آتا تو کہہ سکتا نہیں اللہ رسول وہ کھڑکی سے گے آج کل پتہ نہیں کہاں کا گھر کھلا رہتا آ جائے گا اللہ کے رسول فرماتے کہ اگر انسان باتھ روم میں اللہ کے نام لے کے جاتا ہے تو شیتان پریشانی کر سا تو اندھا ہو جاتا ہے جیسے کچھ روایت میں آتا ہے یعنی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا دیکھ سکتا ہے آپ کی حفاظت ہو تو کر سکے نہیں اللہ کے رسول وہ زبردستی آنکھ کے لے گا وہ زبردستی پریشان کرے گا ہم سے طاقت نہیں یہ اس طرح ایمان نہیں ہے ایمان کے مطلب جو حدیث آیا آپ اپنے عقل کو نیچے دبا دو حدیث کے نیچے کر دو نہ حدیث کو اوپر کرے اور اس کو ذوق اور حسبے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کو آپ ذوق کے طور پر لے لو جو پسند آئے اور عقل سے ملتا ہے تو لے لو اور جو نہیں ملتا ہے آپ اس کو رد کر دو غلط ہے قرآن اگر اس طرح تو آپ کے ذوق کے ہی ہے دوسرے آدمی کی یہ سمجھ ہے تو ہر ایک اپنے مرضی سے حدیث کو رد کرے گا تو اس لیے سنت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مذاق نہ کرے مذاق کرنے والا شخص وہ گمراہ ہے بلکہ کپور تک پہنچ سکتا ہے اللہ کے رسول کے سنت پر احتجا کرنے یہ استہزاء کرنے والے اور اللہ استہزاء کے بارے میں درس پہلے ہو چکا کچھ منافق لوگ اللہ کے رسول پر مذاق نہیں اڑائے کچھ صحابہ کرام پر مذاق اڑانے لگے کہ ان لوگ سے زیادہ پیٹو کسی اور کو نہیں دیکھا نہیں زیادہ کھانے والے یہ لوگ صرف تحمد لگا تھی کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جاتے صرف پیٹ بھرنے کے لیے تو اللہ کے رسول تک یہ خبر می تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے پھر العت نازل ہوئی اب اللہ کے اللہ اور رسول اللہ اور اس کی کتاب پر تم لوگ صرف یہی پائے استحصال کرنے کے لیے معافی مت مانگو کافر تم لوگ ہو گئے تو اس لیے انسان مذاق نہ اڑائے دین ایسی چیز نہیں کہ ہم مذاق آپ کے سامنے اگر کوئی آتا ہے اور دلیل پیش کرتا ہے تو آپ اگر آپ کو صحیح لگتا ہے تو لے لو اور اگر ضد بھی کرنا ہے نہیں لینا تو مذاق مت اڑاؤ مذاق انسان اڑاتا ہے تو اور گمراہ میں پڑ جاتا اور یہی ہوتا جیسا کہ اگر اس طرح کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے بدو دینا جو اللہ کے رسول کے سامنے ایک بدو کھانا کھا رہا تھا بائیں ہاتھ سے تو اللہ کے رسول نے کہا دہنے ہاتھ سے کھاؤ کیا کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں کر سکتا ہوں یعنی تکبر میں کہا یعنی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا اللہ کے رسول اللہ کے رسول نے بدوا دے دی کہ انشاءاللہ نہ کر سکو تو کہتے ہیں وہ آدمی ہاتھ اکھڑ گئے یعنی وہ کوڑی ہوگی اس کا ہاتھ اٹھا نہیں پائے تو اس طرح بھی اگر سنت کے مذاق کوئی اڑاتا تو ہم بھی بد دعا دے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت بدعد لگ جائے نہ کہ میرے وجہ سے لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ سنت پر مذاق کرنے والے شخص کے سزا فورا اللہ دے سکتے ہیں تو اس طرح انسان مذاق نہ اڑائے اس طرح انسان سنت کے احترام یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے اور خدا نخواستہ اگر نہیں کر پاتا ہے کسی وجہ سے تو مذاق نہ اڑائے کیونکہ وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے یہ چار طریقے سے بتا کے اس طرح سنت پر عمل کیا جاتا ہے ایک پورا اس پر عمل کرو اس پر, کرو اس پر اعراض بالکل بالکل مت کرو نہ اس میں زیادہ کمی کرنا چاہیے اور نہ اس پر مذاق کرنا چاہیے اب آئیے دیکھتے ہیں وقت کچھ زیادہ ہو رہا ہے وقت یہ اب دیکھیں سلف صالحین کا عمل کیا تھا یہ اللہ کے قرآن اور سنت صحابہ کرام دیکھیں آپ غور سے سنیے صحابہ کرام کس طرح استدلال کرتے تھے یعنی اگر ان لوگ کا کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کیا, کیا اپنے مرضی سے کوئی مسئلہ بناتے تھے کہ فوراً قرآن و سنت کی طرف بھاگتے تھے قرآن صاحب کرام مشہور ہے معروف ہے کہ وہ لوگ جب کوئی مسئلہ پیش آتا تھا اگر اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتا تو وہ لوگ اللہ رسول کے رسول کی طرف دوڑتے تھے جب بھی مسئلہ اللہ کے رسول کے سامنے تھا تو اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے اللہ کے رسول فلا اسلائی یہ ہوا ہم لوگ کے ساتھ ہوا یہ ہوا آپ ہم لوگ کے درمیان فیصلہ کرو یہ مسئلہ کس طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا لیکن اللہ کے رسول کے وفات کے بعد اللہ کے رسول کے وفات کے بعد صحاب کرام تقریباً اللہ کے رسول کے وفات کے بعد 90 سال تک موجود تھے اور کچھ کم ہوتے گئے تو صاحب کرام 90 سال تک تقریباً تھے وہ لوگ کس طرح استدلال کرتے تھے وہ لوگ بھی اللہ کے رسول کے بعد بھی قرآن اور سنت پر عمل کرتے تھے اور اس میں بہت سارے دلیلیں آپ لے لو اور وہ لوگ وقاف تھے کتاب و سنت پہ وقاف کے مطلب یعنی اس حرف حرف پر حرف ہر عمل کرتے تھے کبھی وہ لوگ یہ نہیں ہے یعنی کبھی وہ لوگ اپنی اشتہاد کی وجہ سے قرآن و سنت کو نہیں چھوڑتے تھے بلکہ رجوع کرنے میں ان لوگ کو یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی اگر کوئی مسئلے پہ غلطی کیے بار بار کوئی صحابی ایک حدیث پیش کرتا ہے تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے اور اس میں بہت ساری مثالیں ہیں میں نے کئی مثالیں پہلے بھی ذکر کر چکے لیکن اس میں ایک مثال یہ ہے ابو بکر کی مثال ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کے پاس کون آئے پہلے حضرت فاطمہ آئی اور حضرت علی یہ لوگ آئے اللہ کر عباس بھی آئے کہ آپ ہم لوگ کو فلا فلا زمین دے دو یہ وراثت ہے اللہ کے رسول اور ہم لوگ حقدار ہیں تو ابو بکر نے کہا ہاں چلو تم لوگ کے دل رکھنا ہے یا تم لوگ قریب ہو اللہ کے رسول نے کہا میں ابو بکر نے کہا میں دینا چاہتا ہوں لیکن اگر میں یہ حدیث نہ سنتے تو میں آپ لوگوں کو ضرور دے دیتا کون حدیث اللہ کے رسول فرماتیا ہم لوگ انبیاء کبھی و نہیں چھوڑتے ہیں جو بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے تمام مسلمانوں پر تو حضرت فاطمہ اس وقت ناراض ہو گئی اور وہ آخر تک ناراض تھی ان کے چھ مہینے کے بعد انتقال ہو گئے اور وہ آخر تک ناراض تھے حضرت ابو بکر میں یہ شیعہ لوگ اس کو دلیل لیتے کہ دو وہ ناراض تھے یہ ناراضی وہ دنیا کی وجہ سے تھا لیکن حضرت علی کیونکہ اور عالم تھے حضرت فاطمہ سے اور اچھے تھے اور حکمت دار اسی لیے وہ حضرت ابو بکر سے لڑائی نہیں کی وہ حضرت ابو بکر سے تعلقات اچھے رکھے تھے بلکہ بیعت بھی کی ہے اور کہنے لگے ہم لوگ اس کو نماز کے لیے جب اس کو راضی کر اللہ رسول کے زمانے میں تو ہم لوگ اپنے دنیا کے لیے کیوں راضی ہوتے ہیں اور حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت علی تھے کبھی وہ زمین زبردستی نہیں لیے تو حضرت عثمان اپنی خلافت میں یہ لوگ وقات کے سنت پر اور ابو بکر کے دوسرا مثال جب ایک دادی آئے میراث کے لیے معروف کے جب انسان مرتا ہے اگر اس کے پاس ماں نہیں ہے تو ماں کی جگہ میں دادی مراثت لیتی ہے تو آئے پہلی بار تو حضرت ابو بکر نے کہا تمہیں کچھ نہیں ملے گا یہی سمجھتے تھے اشتہار کیے تو حضرت مخیرہ بعد میں آئے مغیرہ شعبہ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول جدہ کو یعنی دادی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میراث دی ہے اور سدس دی ہے تو حادرت ابو بکر فوراً اس کو بلا کے پھر اس کو دیے اور اپنے غرطی پہ اقرار کیے کہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا حدیث نہیں معلوم تھا اس لیے میں اپنے اشتہار پہ کیا ہوں لیکن جب حدیث مل گئے تو کیا کیے فورن رد کر دی حضرت عمر کے بھی حدیثیں مشہور ہیں اور خاص کربو ابو مصلح کے جو مشہور اس کے ساتھ کہتے ایک بار حضرت ابو حضرت عمر جب خلیفہ تھے تو حضرت ابو مصلح شہری کو بلائے اپنے گھر میں تو حضرت ابو مصلح شہری کو بلائے حضرت ابو مصلح شریف آ کے دروازہ تین بار کھٹ, کھٹ آنے کے بعد واپس چلے گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظار کیے کہ بھئی کہاں چلے گئے لیکن کچھ دیر بعد حضرت عمر ناراض ہوئے کہ ابھی تک نہیں آئے حالانکہ میں نے میں خلیفہ ہوں میں اس کو بلایا ہوں کسی کام کے لیے تو کچھ دیر بعد اس کے جب ملاقات کی تو اس سے کہا, کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے تو کہنے لگے ابو موسا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ تین بار اگر کسی کہاں جاؤ تین بار دروازہ کھٹکھٹاؤ اگر نہیں کھلتا تو واپس چلے جاؤ نہیں کہا کہ دروازہ توڑو یا کھول دو جیسا کہ ہم لوگ کہاں کیا جاتا ہے تو واپس چلے گئے تو حضرت عمر کہنے لگے کہاں سے حدیث تمہیں سن لیا تو حضرت ابو رضی اللہ عنہ دو تین صحابی صحابی کے نام نہیں ہے یاد نہیں ہے لیکن دو تین صحابی کو گواہ بنائے کہ تم لوگ بھی اللہ کے رسول سے سنا کہ نہیں کہنے لگے ہم لوگ بھی سن تو حضرت عمر کیا کہا کہنے لگے میں تو آپ کو تم متحم نہیں کر رہے تھے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کے بعد جب بھی بتایا جائے تو تصوت اور یقین کے ساتھ بتایا جائے جب آپ نے اتنا بتا دی تو آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. یہ یہ صحاب کے فعل ہیں اور جیسا کہ مشہور ہے اور حج کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت معاویہ جب خلیفہ بنے تو طواب کے لیے جب آئے کعبے کے طرف یعنی کعبے میں آئے، یعنی کے پاس آئے طواب کر رہے تھے تو چاروں رقم کو چھو چھو کے چل رہے تھے تو حضرت صاحب عبداللہ نومر عباس کہنے لگے کہ نہیں صرف دو کچھ چھونا ہے ایک حضرت ایک رکنیا تو اس نے کہنے لگے کہ اللہ کی اللہ کے بے پہ کوئی محجور نہیں ہے یعنی کوئی کونا کو نہیں چھوڑنا چاہیے تو اس نے کہا لیکن یہ اللہ کے رسول سے ہم لوگ سیکھے تو کہنا ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات میں مان لیتا ہوں تو اس لیے سنت پر عمل کرنا صحاب کرام کے یہ شیوا تھا ان کے عمل تھا اور ان کی اشتہار تھا ان کی کوشش یہی تھی تو اس لیے قرآن و سنت یہ سب سے اہم یہی مذہب تھا اس کے بعد تابعین کے مسئلہ ہے اس کو کہتے تاب اس کو کہتے جو اللہ کے رسول سے ملاقات کیے اسلام کے حالت اور اس کا اسلام کے حالت میں وفات پائے اس کو تابع کہتے ہیں جو صحاب کرام سے ملاقات کیے اور اسلام کے حالت میں وفات ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے تھے یہ لوگ بھی کسی مسئلہ آتا تھا تو صحابہ کرام کے پاس آتے تھے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا رائے یا تم میں ابو بکر کو زیادہ مانتا وہ کیا کہتے تھے نہیں یہ کہتے تھے اللہ کے رسول اس مسئلے میں کیا فیصلہ کیے اسی لیے طای معروف ہے کہ سب بل سب اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع تھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بات ہی پر عمل کرتے تھے اور مخالفت نہیں کرتے تھے اس کے بعد جو دور آیا تاب الاب عین تاب میں بہت ہی مکمل صحابے اور تابعین کو کچھ اقوال ذکر کروں تو اس کے بعد تاب الابین ہے تاب الطابین کو اس کا کہتے ہیں تاب الطابین ان لوگوں کو کہتے ہیں جو تابعین سے ملاقات کیے اور اسلام کے حالت پہ اور اسی حالت پہ مرے یہ تاب الابین مثال جیسا کہ بابو حنیفہ ہے اسی طرح بہت سے علماء جو اس وقت موجود تھے سب ان کو تابے طاعبین کہتے ہیں یہ لوگ کی کیا رائے تھی امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام ہاتھ یہ چار اہم میں ذکر کروں گا کیونکہ یہ مذہب اکثر ان لوگ کے یعنی تابے ہیں امام ابو حنیفہ کے قول ابھی ایک ذکر کیا گیا کیا کہتے تھے کہ اگر قرآن سے ہے اور سنت سے میں لے لیتا ہوں اور اگر کسی صحابے کے قول ہے تو میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں یعنی اگر وہ سنت کے موافق ہے اس لئے اصل قرآن و سنت ہے اور اگر کسی تابعین کے قول ہے کسی مسئلے پہ تو میں بھی اجتہاد کرتا ہوں کیونکہ میں بھی اجتہاد والا ہوں وہ بھی اشتہاد والے تو یہ بات صحیح ہے اور اسی طرح کہتے تھے کہ ہوا مذہبی اگر کوئی حدیث صحیح ہوا تو میرا مذہب ہے اور یہ کہتے مابو حنیف اللہ خدنا آج کل ہم لوگ کے ملک میں کیا ہوتا ہے اسان ہم لوگ کے خاص کر جو لوگ زیادہ بحث کرتے ہیں آپ کبھی بات کسی مسئلے میں پھنس جاتے کہتے یار یہ مسئلہ اس طرح سنت میں کہتے کیا کہتے ہیں ہم لوگ کے مذہب میں حنفی مذہب میں یہ ہے کہیں گے یہ حنفی مسئلہ مذہب میں یہ مسئلہ میں اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہتے نہیں دلیل صحیح آپ کے پاس نہیں ہے لیکن امام کے پاس ضرور دلیل تھا اور وہ غائب ہو گئے یا وہ موجود نہیں ہے یہ پہلے اس طرح کہنا کئی وجہ سے وہ غلط ہے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی حفاظت کے خلاف ہے اللہ نے حفاظت کرنے کی ذمہ داری لی ہے اگر کوئی کہتا ہے وہ حدیث ضائع ہو گئے یا وہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ, اللہ اس, کو اس کی اہمیت نہیں دی اور اگر اہمیت نہیں دی ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ پر اللہ علیہ کے قول خلاف ہے ابو حنیفہ کیا کہتے تھے کہ کسی کے خلاف ہے کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ہمارے قول ہمارے فعل کے مطابق وہ کچھ کرے اللہ کی اگر وہ جانتا کہ میں نے کس طرح یہ یا کس دلیل پر میں نے یہ عمل کی واضح میں مثال کے طور پر کہتے تھے یہ عمل کرو کہتے تھے آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے جب تک آپ کو پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے ہم نے لی ہے دلیل کس طرح میں نے پیش کی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں دلیل تو ہو سکتا تھا اس وقت لیکن وہ ابھی موجود نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا دلیل تو موجود رہے گا اور قیامت تک شان محفوظ رہے گا لیکن اس طرح کہے کہ غائب ہو گئے تو اللہ سبحانہ اور سنت کو بھی حفاظ حفاظت کریں گے تو امام حنیفہ بھی ہم لوگ کو یہی سکھائے کہ اگر حدیث صحیح ہو گئے اس پر عمل کرو میری بات کو چھوڑ دو تو ہم لوگ کیوں نہیں اس پر عمل نہیں کرتے کیوں جب کوئی بات آتی کرنے نہیں امام حنیفہ کہہ دیا اور جب رجوع کرو امام حنیفہ کا نہیں نکلتا اس کے بعد علماء کے یہ دلیل ہوتا ہے اسی طرح امام مالک کے بھی کال ہے کلو قول و ود ہر ایک سے بات لی جاتی اور رد کی جاتی ہے اللہ کی اللہ صاحب اللہ کے رسول کے قبر کے پاس درس دیتے تھے کے رسول جو اس حجرے میں موجود ہے تو سب کی بات لی جاتی ہے اور رد کی جاتی ہے ادب کے ساتھ اور یہ بھی کہتے تھے انخت کہ میں بھی ایک انسان میں مجھ سے غلطی ہوتی ہے اور میں صحیح یعنی کبھی مسئلے میں صحیح بیان کرتا ہوں اب لوگ دیکھ لو اگر میری بات قرآن اور سنت کی موافق تو لے لو اور اگر مخالف ہے تو اس کو چھوڑ دو امام شافعی کا کہتے تھے کہ میری بات اگر سنت کے مطابق قتل لے لو ونا فضرب به عرض الحائط ونا اذ دیوار پہ مار دو ہم لوگ ماریں گے تو نہیں لیکن یہاں مطلب یہ کہ حضرت شافعی کہتے تھے میری بات کو اس طرح بالکل چھوڑ دو اور یہ بھی کہتے تھے اذا وجدتم في كتاب خلافه سنت رسول الله اگر میری بات کو اللہ کے رسول کے سنت کے مخالفت دیکھو تو اللہ کے رسول کے سنت پر عمل کرو اور میری بات کو چھوڑ دو امام شافعی یہی ان لوگ سے یہی امید ہے اسی طرح کہتے تھے اذا صح ہوئے وہ مذہبی وہی کہتے تھے جو امام حنیفہ کہتے تھے کہ اگر کوئی حدیث ثابت ہوا تو وہ میرا مذہب ہے کیا اس کا مطلب کیا ہے یعنی میں اس حدیث کو ڈھونڈ رہا تھا لیکن مجھے نہیں ملا آپ کو مل گئے اگر مجھے بھی ملتا تو میں بھی اس پر کرتا تو یہ دلیل ہے کہ وہ لوگ بھی سنت کے خ... یعنی خ... خ... خاطر وہ لوگ یعنی اپنی جان دے دے اور کوشش بھی تھے نہیں یعنی کہ وہ لوگ صرف ایک دو مذہب بنا لے اور بیٹھے تھے آرام سے وہ لوگ آخری دم تک وہ لوگ اشتہاد کرتے تھے اور محنت کرتے تھے. امام احمد کیا کہتے ہیں لکلدنی آپ مجھے تقلید مت کرو ولا تقلد کلک نہ مالک کے تقلید کرو نہ شافی کے تقلید کرو نہ اوزائی کا تقلید کرو نہ ثوری کے تقلید کرو یہ کچھ لوگوں کو نام گنا جو علماء اس وقت تھے اور سب کے الگ الگ, الگ مذہب ہے الگ, الگ الگ کچھ مسائل میں اختلافات کچھ الگ الگ, الگ رائے ہے وہ خود خود منہائی تو جہاں سے وہ لوگ لیے تم لوگ وہاں سا لو وہ لوگ کہاں سے لیے آپ لوگ سے میں پوچھ رہا ہوں وہ لوگ کہاں سے لیے قرآن, قرآن و سنت سے تو یہ کس کا کال یہ چاروں اہمہ کا قول ہے یہ صرف چاروں کے نہیں اگر آپ سارے اہم کے قول دیکھو گے تو ہی ان باتوں سے کیا نتیجہ نکلتا ہے میں چند باتیں کروں گا سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم لوگ یہ پتا چلتا کہ یہ صحابہ کرام اور تاب خاصر تاب تابعین یہ لوگ سنت کے پابند تھے یہ لوگ قرآن اور سنت کی اہمیت دیتے تھے اس کے لیے پریشان ہوتے تھے اور ہمیشہ سنت تک پہنچنے کے لیے وہ لوگ یعنی پریشان رہتے تھے کبھی یہ وہ لوگ نہیں کہا کہ آپ لوگ میرے مذہب بناؤ یا میری بات صحیح ہے ان کی بات غلط ہے وہ لوگ ہر مسئلے پہ کہتے تھے یہ میری رائے ہے لیکن اگر حدیث مل جائے یا تم لوگ کو فلا کسی عالم سے حدیث مل جائے تو آ جاؤ لے لو ابو حنیفہ کے زمانے ایک کتاب بھی نہیں تھی حدیث کی مشہور ساری کتابیں یہ چاروں اہم کے بعد لکھی گئی جیسے خاص کر بخاری و مسلم اور اس کے علاوہ امام سب سے پہلے جو صحیح کتاب نکلی امام معتا کے امام مالک کی کتاب تو کوئی کتاب اتنا حدیث نہیں جمع کیا گیا اور یہ بھی پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ معصوم نہیں تھے کیوں معصوم نہیں کیا دلیل کہاں سے دلیل, دلیل, دلیل آیا کیونکہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو جانتے تھے وہ لوگ خود ہی کہتے تھے مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ حدیث مل جائے سنت مل جائے اس پر عمل کرو میری بات کو چھوڑ دو کیوں ہم لوگ کو باتوں پر نہیں عمل کرتے کہ کہتے نہیں بات صحیح ہے اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پر و عجیب کے ان کو سب کے بات لے جو سنت کے موافق ہے اور جو موافق نہیں اس کو ادب کے ساتھ واپس کرے انسان چاروں آئمہ کو فلو نہیں کر سکتا مکمل اللہ کی ایک طریقے سے کہ انسان جو ان لوگ کے کی بات سنت کے مطابق ہے لے اور جو سنت کے مطابق نہیں ہے ادب کے ساتھ رد کرے یہی ایک طریقہ ہے لیکن جو کہتا ہے میں چاروں صرف آئمہ کے مانتا ہوں غلط ہے جھوٹا انسان ہے ایک انسان جیسا کہ تعصب والا آ کی بات کرتا ہے کہتا ہے کہ میں صرف ایک ہی امام میں چاروں, با... چاروں امام کو مانتا ہوں آپ کو چاروں اماموں کو کسی کو ماننا چاہیے نہیں اگر آپ امام حنیفہ کو صرف مانتے ہو تو اس کا مطلب آپ تینوں کو تینوں پر امام یا تینوں پر تینوں کو نہیں مانتے ہو کیونکہ آپ ایک ہی بات پر تعصب کرتے ہو باقی غلط کہتے ہو اور جو شافی ہوتا ہے وہ اس طرح بھی کرتا ہے کہ تینوں کو یعنی تینوں کو ضعیب سمجھتا ہے اور وہ صرف ایک ہی امام کو مانتا ہے لیکن طریقہ کیا ہے کہ ہم لوگ جس طرح علماء اور تابعین ہم لوگ کو جو سکھائے ہم لوگ کیا کریں سب کو مانے سب کی بات لے سب کے مسائل ہم لوگ سامنے پیش کریں پھر دیکھیں کہ کس کی بات اللہ کے رسول کی سنت سے زیادہ قریب ہے کیونکہ اللہ کے رسول کبھی حدیث عام ذکر کرتے ہیں اب کس کے سمجھ زیادہ ہے کوئی امام اس طرح سمجھتا ہے کوئی امام اس طرح سمجھتا تو دیکھیں گے اب یہ سمجھ کس کے سمجھ اس کے مطابق ہے اس کا مطلب نہیں کہ ہم اس سے اچھے ہیں لیکن آپ کے اوپر یہی فرض ہے آپ جب آپ کے پاس اگر کچھ علم ہے خاص کر عالم علماء کی یہی, یہی مسئلہ یہ عوام کے مسئلہ نہیں ہے عوام صرف وہی عالم کی اتباہ کرے اگر دلیل پیش کرے اس کی اتباہ کرے اگر صحیح بتاتا تو وہ سوا ملے گا اور اگر غلط بتاتا گناہ اسی کا ہے جو غلط بتاتا ہے عامی انسان کے اوپر یہ چیزیں فرض نہیں ہیں تو اس لیے ہم لوگ کے اوپر یہ باتیں یہ پتہ چلتا کہ یہ لوگ دین کے خدمت کے لیے آئے وہ لوگ کبھی اپنے مذہب بنانے کے لیے نہیں آئے نہ کبھی اپنے مذہب کے لیے تعصب کیے نہ کبھی اپنے اطباع سے یہ کہا کہ آپ لوگ میرے مذہب پر عمل کرو دوسرے کو چھوڑ دو بلکہ وہ لوگ کہتے تھے کہ دوسروں سے لو اور ہم سے لو اور جو قرآن قرآن اور سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی حکم دیتے ہیں قرآن اور سنت میں اور جو صرف اپنے تشفی یا تشہیب لیتا ہے کیونکہ میرا مذہب یہی ہے میں دوسروں کو نہیں سنوں گا سب غلط ہے حالانکہ سنتیں اور دلیلیں صحیح ہے تو انسان یہ کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ پرمات فلا و رب رب کی قسم لا مینون کے لوگ کی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ایمان نہیں لاتے ہیں کیا ہے حق تعیو حق کی کا فیما شجر بینا ہوں یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے ذاتی معاملات میں جو لڑائی کرتے ہیں اس پر آپ کو اگر, اگر, اگر آپ کے فیصلے نہیں سنتے ہیں اور اس پر اگر راضی نہیں ہوتے تو مومن نہیں ہے تو اس لیے مسلمان ہمیشہ سنت کے لیے پیاسا رہے جس طرح انسان پیاسا رہتا ہے جب بھی پانی مل جائے انسان اٹھا کے پی یہ بھی سنت اس طرح ہے جب بھی ملے انسان کو انسان کو لینا چاہیے یہاں ایک دو بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو یہ نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ کہ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور سنت اہم ہے آپ کا ہمیشہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے سنت تو کیا اس کا مطلب باقاعمت کو چھوڑ دیں نہیں باقی کا مکن چھوڑنا ہے باقی ماں ہم لوگ کے ہم لوگ کی کیا ہے ہم لوگ کے لیے سم لوگ آنکھوں کے برابر ہے ہم لوگ کے دلوں کے برابر ان لوگ کی عزت کرنا ضروری ہے ان لوگ پر عمل کرنا ضروری ہے ان کی باتوں کے یعنی باتوں کو سمجھنا چاہیے لینا چاہیے لیکن کچھ باتیں ان لوگ اگر قرآن اور سنت میں کے خلاف کیے جان بوجھ کی تو نہیں کریں گے یہ غلطی سے ہو جاتی ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے یا ہو سکتا ہے دلیل نہیں ملی تو ہم لوگ ادب کے ساتھ رد کر کے اور یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول کے سنت زیادہ ہمارے نزدیک محبوب ہے ہر ایک مسلمان یہی کہتا ہے کہ سب سے صحیح بات کس کی ہے اللہ کے رسول کی بات سب سے اہم زیادہ صحیح فعل کس کا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ سب سے اہم عقیدہ کس کا عقیدہ ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سب سے اہم عمل کس کا ہے صحیح عمل صحیح فعل صحیح قول صحیح حرکات صحیح اخلاق صحیح تہذیب کس کا ہے اللہ کے رسول پھر ہم لوگ کیوں جب کوئی مسئلہ آتا کہنے نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے قول تھا منسوخ ہو گئے کہاں سے منسوخ ہوا یہ فلاں عالم بتاتے کیوں یہ عالم کہاں سے دلیل لے کہ منسوخ منسوخ بھی ثابت کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے تو اس لیے اللہ کے رسول کو سنت اس طرح نہیں کہ آپ کے ناک میں مکھی آ جائے تو اس کو ہانک دو بلکہ آپ کو اس سے لینا چاہیے آپ کے سامنے آگے تو سمجھو ہمیں اس کو اس طرح کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے میں اس کو غور سے دیکھوں پھر میں دیکھوں کہ آج آ کے آگے کیا ہو سکتا ہے آج کل بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ غیر مقلد اسلام سے خارج ہو سکتا ہے صحیح کہ نہیں تکلیف کرنا ضروری ہے اگر کوئی انسان کسی امام کی تقلید نہیں کرتا تو گمراہ ہے آپ یہ بھی کہتے کہ آپ سنت ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے نہیں لے سکتے ہو سمجھ میں نہیں آئے گی واسطہ ہونا چاہیے یہ کہاں سے سب باتیں آ کون کہا کہ اگر کوئی انسان ہم لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ اماموں کو نہیں مانتے کہیں ہم چاروں کو مانتے بلکہ سب اماموں کو مانتے ہیں اس لیے دیکھیے بہت سے مسائل فقی مسائل جب آتا ہے تو سارے احمد کا ذکر کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد حق دیکھا جاتا ہے اور دلیل پیش کیا جاتا ہے تو ہم سارے امت کو مانتے ہیں ہم نہیں بلکہ آپ صرف ایک ہی امام کو مانتے ہو باقی کو انکار کرتے ہو تو ہم سب کو لیں گے صرف ایک کو نہیں سب کو ہم جمع کریں گے سب کی بات ہم مانیں گے مثال میں دیتا ہوں گھر کی مثال اگر آپ کے مثال کے طور پر کسی گھر میں ماں باپ مختلف ہے ماں کچھ کہتی ہے باپ کچھ کہتا ہے ہوشیار لڑکا کیا کرے اگر صرف بات باپ کی صرف بات مانے تو اس کا مطلب ماں سے ماں کے مخالف ہے اور اگر صرف ماں کی بات لے تو باپ کی مخالف ہے تو ہوشیار انسان کیا کرے گا دونوں باتوں کو دونوں باتیں لیں گے جو مناسب رہے گا دونوں کے مسلحات کے لیے ان کی خیریت کے لیے پورے گھر کے بقا کے لیے وہی انسان کرتا ہے تو یہی ہم لوگ کرتے ہیں سنت کیا ہے عمل کس طرح کرنا ہے پلا عمل میں پہلے حدیث سامنے رکھو پھر دلیل پیش کرو ہم لوگ الٹا آج کل معاملہ کیا ہوا کہ آج کل ہر مسئلے میں مسئلہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے پھر اس کے لیے ہم لوگ لڑتے ہیں اور دلیل پیش کرتے یہ طریقہ نہیں ہے سنت کی سنت کے طریقہ یہ کیا ہے استدل سم مبنی یعنی دلیل پیش کرو پھر دلیل پہ مسئلہ نکالو کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا نہ کہ تم مسئلہ بنا لو جیسا کہ ہم لوگ کے عام جھوٹی جھوٹی باتیں چھوڑی جاتی حالانکہ کوئی اس کے حقیقت نہیں ہے لوگ کہتے مثال کے طور پر کہ ارفلی دین کرنا یہ شروع میں تھا اور تاکہ بت یہ گر جائے بھائی اگر بت گرانے کے مسئلہ تو پہلے بار کیوں کیا جائے با? پہلے بار سے تو گرنا چاہیے اور کوئی کہے گا کہ تو یہ اگر کوئی جانتا تاریخ اللہ کا رسول مدینہ میں ایک بت بھی نہیں تھا تقریبا ہو سکتا کوئی چھپا کے رکھتا تھا لیکن بت کے مسئلہ مدینہ میں ہی تھا مدینہ میں یہودی لوگ بت والے نہیں تھے اور باقی سب مسلمان صحابی ہو گئے تو منافق منافق بھی بت نہیں مانتے تھے وہ لوگ صرف اپنے آچر اور بت کوئی اتنا چھوٹا نہیں بناتا تھا تو اسی لیے اس طرح لوگ کو تشریف کرنا زبردستی دلیل نکالنا حالانکہ حدیث سے موجود ہے اس طرح مذاق سے اس طرح نکالنا لوگ کو بےقوف بنانا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ کہ آپ لے لو اور یہی سنت اللہ کے رسول سے جو ثابت ہے لوگ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جیسا کہ یہ لو کے مذہب یہ پانچواں مذہب ہے کہتے ہیں لوگ کہ نہیں سنے ہوں گے کہ نہیں سنے حالانکہ یہ پانچواں مذہب پہلا مذہب ہے اللہ کے رسول ہم نے ابھی آپ آب لوگ سے پوچھا کہ صاحب کرام کس پر عمل کرتے تھے آپ لوگ ہی بتایا کہ قرآن و سنت پہ تابعین عین قرآن و سنت پہ تابین حنیفہ شافی مالک احمد کس پر کرتے تھے قرآن و سنت پہ تو یہ پہلا ہوا مذہب بعد میں بنا تو ہم لوگ قرآن و سنت کی جو مسئلہ ہے یہ پہلا مذہب اور جو لوگ کہتے کہ اس کے ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہو تو کہیں گے کیسے کہ نہیں اللہ کے رسول وسلم کے بعد تین سو سال تک لوگ اس طرح کرتے تھے بلکہ 400 سال تک تو وہ خیر اور چار جو سال جو تھا یا تین سو اللہ کے رسول بتائی وہ سب سے افضل عصر ہے اور یہ جو ہم لوگ کے زمانہ جو خراب ہو گئے کس وجہ سے کیونکہ اللہ کے کی رسول کو پتا تھا کہ آپس میں صرف لڑائی ہوگی اور اللہ کے رسول کے سنت پر کم عمل کیا جائے گا تو اسی لیے وہ خیریت ختم ہوگی جب تک لوگ دارک رسول صلی اللہ علیہ رسوس سے دارک لیتے تھے تب تک وہ سب سے افضل تھا اور جب سے لوگ دھیرے دھیرے کھسکنے لگے سنت سے سب سے وہ لوگ کے اخلاق اور لوگ کے عقیدہ اور لوگ کے عبادات میں فرق آگے تو اس لیے پہلا نہیں ہے اس لیے اختلاف مت کرو لڑائی مت کرو کسی مذہب کے لیے کوئی کہتا میں شافعی ہوں کوئی کہتا ہنفیوں ہم کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہم ٹھیک آپ ہم رہو ہم نہیں کہتے کہ آپ ابو حنیفہ سے لڑائی کرو استفب اللہ یہ تو ہم اگر کہیں گے تو ہم لوگ گمراہ ہیں ہم لوگ کہیں گے سب کو مانو لیکن اگر یہ کہتے کہ میں ہم رہنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تعصب مت کرو یعنی اگر آپ کو کسی بھی مسئلے میں حدیث مل گئے تو آپ اس حدیث پر عمل کرو گے لوگ ذکر کرتے کہ ماں فلاں امام حنبلی تھے فلاں امام شافعیت تھے یعنی اس کا اصل جو تعلیم تھا شافعی مسلک میں تھا لیکن ان کے استدلال اور منحج قرآن و سنت کے منحج تھا یعنی استدلا نام صرف نسبت کرتے تھے کیونکہ تعلیم اس کو مذہب شافعی حنفی کے بنا پر اس کی تعلیم ہوئی یا ان علماء کے ہاتھ میں اس سے تعلیم کی ہے لیکن خود کیا تھے خود قرآن و سنت والے تھے ترجیح دینے والے تھے کسی امام کی ترجیح نہیں دیتے تھے اللہ کے اگر اس پہ دلیل ہے تو میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم لوگ سنت کی پابندی کرے اور سنت کے ہمیں ہم دل لڑائی چھوٹی چھوٹی لڑائی نہ کریں مذہب کے لیے آج کل یہی نصیحت ختم ہو جاتی ہے ایک انسان دوسرے کے نہیں سمجھا سکتا ہے نماز پڑھو کوئی غلطی کرتا کہ یہ غلطی کدھر نہیں غلطی تو آپ کے مذہب میں میرا مذہب میں صحیح ہے تو پھر اس طرح دین میں کیسے آپ کے مذہب میرا مذہب کیا اللہ کا مذہب ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کے دین ایک ہی ہے دی امت ایک ہی دین ایک ہی نبی ایک ہی رسول یہ تفرقہ ہم لوگ نے ڈالی ہے اس لیے آپ سے مختلف ہے ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تو ہم لوگ سب اتفاق اگر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول کے باپ پہ اللہ فرماتے واطر حبل اللہ جمیان تمام تقریبا مفسرین کے نزدیک حبل اللہ کے مطلب اللہ کے قرآن یا اللہ کے رسول کی سنت یا دین اسلام کوئی نہیں کہتا یہ امام کے قیامت جیسا کہ آپ لوگ سن سکے ارد محشر اور جنت و جہنم تقریباً درس دس درس ہو چکا یہ دسو دروس میں آپ ایک بار نہیں سنے ہوں گے کہ محشر پہ جنت میں مذہب کے نام لیا جاتا ہے جہاں بھی پکارا جاتا ہے رسول کے نام آتا ہے رسول کے پیچھے جاؤ رسول کے طبا کیے کہ کی نہیں اس رسول پر ایمان لاتے کہ نہیں رسول کے ساتھ رہیں گے رسول کے جھنڈے کے پیچھے رہیں گے رسول کے حوصل سے پئیں گے تو سب کچھ رسول تو آپ بھی نبوی بنو آپ مذہبی نت بنو مذہبی بننے سے انسان غلط راستے میں بھی آ سکتا ہے اور انسان جب رسول کے فلو کرتا ہے ہمیشہ ہر مسئلے پہ تو انشاءاللہ ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گا اور مختلف نہیں ہوگا آخری مسئلہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے سے کیا فوائد ہے بہت سارے فوائد ہیں میں چند ذکر کرتا ہوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے عمل ہمیشہ صحیح رہتا ہے اور اس عمل پر مطمئن رہتا ہے کوئی اس کو غلطی نہیں کہہ غلط نہیں کہہ سکتا عام مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہو سنت رسول کی طرح بغیر نیت کے پڑھتے جب بغیر تلفظ کے نیت دل میں ہے آ کے پڑھتے ہو اللہ اکبر کہ کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھا کے یا کان قلعہ تک پھر اس کے بعد ہاتھ جیسا کہ حد سنت میں سینے پہ رکھتے تھے پھر اللہ کے رسول رقو سے پہلے ہاتھ اٹھاتے کوئی دنیا میں نہیں کہ تمہارا عمل غلط ہے اور جو کہتا ہے وہ پہلے حدیث کو غلط کہے تو پھر آپ کے ساتھ اس لیے وہ نہیں کچھ کہہ سکتا اور اگر کہے بھی تو آپ کے پاس ایک مضبوط ایک کھوٹا اور کوٹھا ہے اور مضبوط ایک ستون آپ اس کو اس سے پناہ لے سکتے ہو نہیں لیکن الٹا دیکھ لو کہ جو سنت کو چھوڑتا ہے کوئی بھی اس کو گمراہ کہہ سکتا ہے کوئی اس کو کہتا ہے کہ تم غلط راستے پر اور جواب نہیں دے سکتا کتنا آخری میں وہ ہار کے رہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فعل نہیں لیکن کیا پناہ لے گا کہ ہاں کسی عالم کسی اور عالم کی تباہ کرنا ضروری ہے کب اگر وہ سنت کے مخالف نہیں ہے لیکن اگر اس کے بعد سنت کے خلاف ہے تو چھوڑنا چاہیے بلکہ اس سے پہلے بھی دلیل پیش کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جب نازل نے کیا حکم دیا کہ اللہ کے رسول آپ اب اللہ کے رسول کے بات سنو کسی نبی کے بعد اب اس پر عمل نہیں کرنا اور وہ حدیث ذکر کیا گیا اب عمر جب ایک طورا کے کوئی کاغذ لائے تھے پڑھنے لگے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے کہ اگر موسا زندہ ہوتے تو کیا کرتے میری اتباع کرتے تو جب انبیاء کی بات چھوڑنا پڑتا اللہ کے رسول کی سنت کے سامنے تو ایسے علماء کی بات تو اور چھوڑنا چاہیے ایک انسان کبھی عقل استعمال کرے اس کو حقیقت پہنچی تک حقیقت پہنچ جائے گا دوسری فائدہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے اللہ سبحانہ کا دنیا میں اس کو مطمئن رکھے گا اور آخرت میں بھی ارد مشر پہ قیامت میں ہر جگہ کیونکہ اس کے ہمیشہ اس کے ایک ہی نعرہ ہے کہ میں اللہ کے رسول کو بات مانتا ہوں جو اللہ کے رسول کی سنت پر نہیں کرتا مذہب پہ جیسا کہ بتایا کہ قبر پہ پر کیا پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے کیا تم اس رسول کی اتباع کرتے تھے کہ نہیں تو کیا جواب دے گا کہ نہیں اللہ میں مذہب کی اتباع کرتے تھے تو اسی لیے انسان قیامت کے دن بھی جواب دینے سے بھی قاصر رہے گا پیچھے رہ جائے گا اس لیے انسان ہمیشہ سنت پر رہے تاکہ اس کے جواب مکمل قیامت کے دن رہے اللہ پرمت امین اللہ جن جو اللہ اللہ کے رسول کی طاعت کو اس کو جنت ایک جنت جنتیں کئی جنتیں اس کو دی جاتی ہے اسے جنت چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے پڑے گا نمبر تین, فائدہ نمبر تین یہ ہے کہ انسان اپنا وقت بچاتا ہے اور اپنی محنت بھی بچا دیتا ہے لیکن جو سنت پر نہیں کرتا آپ دیکھو زیادہ عمل کرتا ہے ثواب کم پاتا اب عبداللہ بن عمر کی کیا حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اقتصاد فی سننا خیر من اشتہاد فی بدا کہ سنت کرنے میں اقتصاد کرنا کم کرنا وہ زیادہ بہتر ہے اس سے ایک انسان بدا میں محنت کر اور یہی ہوتا ہے آپ نماز بات تصویر کرتے ہیں لیکن آپ دیکھو جو ناچنے والے جو مساجد میں ناچتے ہیں جوم جھوم کے وہ لوگ کتنا محنت کرتے ہیں بلکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ دوا بھی کھاتے ہیں کیا کیا کھا کے تاکہ طاقت رہے تو کتنا محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ دو تین بار تسبیح کرتے ہو وہ ہزار بار کرتا ہے لیکن سواب آپ کو ملے گا اس کو نہیں ملے گا کیوں کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے سنت کے موافق ہے مثال اور دیکھ دیں گے حدیث میں آتا ہے یہ حدیث دلچسپ ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو تھکاتے ہیں اور اس طرح حرکتیں کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے رن نبی خن بہن بھی نہیں ہے اللہ کے رسول دیکھا کہ ایک بڈھا آدمی چل رہا ہے کس طرح چر رہا ہے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے ٹیکا لگا کے چل رہا ہے ایک ہاتھ طرف اور ایک بائیں طرف مشکل سے رہا ہے چل نہیں پاتا ہے ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کے چل رہا ہے تو اللہ کے رسول نے پوچھا اس کا کیا ہو ماں بالو ہاتھ ایسے کیا ہوا کہنے لگے اللہ کے رسول اس نے نظر مانی کہ وہ پیدل چلے گا دور تک نظر مانی یہ عبادت ہے اللہ کا اسلامی عبادت ہی بھی داد ہے ابو وہ یعنی نہیں جان سمجھ پائے سمجھتے تھے کہ جائز ہے تو اللہ کے رسول نے نہیں کہا کیا کہا نہیں کہا جزاک اللہ خیر آپ تو اللہ کے لیے چل رہے ہو آپ اللہ کے لیے فنا ہو رہے ہو جیسا کہ لوگ ناچنے والے ہیں اللہ کیا اللہ کے رسول نے کیا کہا ان اللہ, عن تعذیب نفسه لغنی کہ اللہ بندہ اپنے آپ کو عذاب ڈالنے میں اللہ اس سے یعنی بے نیاز محتاج نہیں اللہ محتاج نہیں کہ تم اللہ کے لیے اس طرح تم اپنا آپ کو ہلاک کرو پھر اللہ کے رسول نے کہا نہیں اس کو سوار زبردستی اس کو سوار کرو تو کیوں کہیں گے نہیں تم محنت کر رہا ہے لیکن بداعت میں تو اس لیے سوار نہیں ملے گا ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی کا نام ابو اسرائیل اس کا نام تھا اللہ کا رسول دیکھا اچانک کہ وہ کھڑا ہے خطبے کے دوارہ کھڑا ہے دھوپ میں پوچھا مسلم کی روایت ہے کہ بخاری کی, کی روایت کیا ہوا تمہیں یہ پوچھا لوگ نے کہا اللہ کے رسول سے نظر مانی کیا نظر مانی کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا اور روزے کے حالت میں رہے گا تو اللہ کے رسول نے حکم دی کہ اس کو سائے کہ نہیں اندر بیٹھا دو اور اس کو کہہ دو بیٹھ جائے اور اس نے روزہ نسط طرح توڑ دے تو یہ اللہ کے رسول رحمت والے رسول یہ کہہ ہیں ہاں تم بہت اچھا کام کرتے دھوپ میں کھڑے رہو دو دن اور کہہ سکتے تھے لیکن چونکہ سنت کے خلاف ہے تو اللہ کے رسول ہمیشہ یہی چاہتا ابھی وہ تینوں صحابی آپ لوگ دیکھ چکے آج جوش کے ساتھ اللہ کے کی رسول کیا غصہ ہوگا حضرت عائشہ کی ایک اوڑا سے حدیث ہے کہ جب بھی کوئی اللہ کے رسول کے پاس آتا تھا اور کہتے کہ اللہ کے رسول آپ کے تو گناہ معاف ہے ہمیں زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں حضرت عائشہ پر میں اللہ کے رسول کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور کہتے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے خوف کرنے والا نہیں ہے اگر یہ خوف اور عبادت کی اس طرح کرنے کی ایک دلیل ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا لیکن اسی لیے عبادت کرنے میں سنت پر انسان کم تھکتا ہے زیادہ ثواب پاتا مثال میں دیتا ہوں عشاء کی نماز سنت کیا ہے عشاء کی نماز میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھتے تھے پھر اس کے بعد گھر جا کے دو رقع سنت پڑھتے تھے یا تو پڑھ جاتے تھے پڑھتے تھے یا تو اس کو تاخیر کر کے تحجد کے ساتھ پڑھتے تھے پھر اس کے بعد تحجد پڑھتے تھے پھر وہ پھر سو جاتے تھے یا کبھی سوتے نہیں تھے بلکہ فجر کی سنت پڑھ کے لیٹ جاتے تھے اور حضرت عائشہ ہیں اگر میں جگتی ہوں اس وقت تو ہم سے بات چیت کرتے جب تک نماز نہیں ہوتی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے لیکن آج کل کیا ہوا ہم لوگ کے انڈیا میں اور پاکستان مشہور ہے کہ عشاء کے بعد ستارا رکعت پڑھنا ضروری ہے کہاں سے آئے کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے پڑھیں گے پھر ضرور آپ دیکھو کہ کچھ لوگ بےچارے ستارا ضرور پوری کریں گے صحیح کہ نہیں دس منٹ میں ستارا پڑھ لیتے ہیں. بھائی کون سی ضرورت ہے کہاں سے آیا محنت تو کر رہے ہو لیکن سنت کے مطابق ہے کہ نہیں سنت کے مطابق نہیں اسی لیے سنت پہ کرنے سے انسان کی طاقت بچتی ہے وقت بچتا ہے اور عمل صحیح رہتا ہے لیکن سنت کی مخالفت کرنے سے محنت زیادہ کیا جاتا ہے فالتو وقت ضائع ہوتا ہے اور انسان کو اوپر سے یقین بھی نہیں ہوتا کہ عمل مقبول ہے کہ نہیں اور یہ شاید اگلے درس میں بدعات کے مسائل جب ذکر کریں گے بداعت کے کی معنی کیا ہے اقسام کیا ہے کس عمل کو بداعت کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں اور جو شبہ جالتے کچھ عمال میں جیسا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں بدعاتوں پہ تو کچھ چیزوں کو کہتے ہیں یہ بدعت نہیں یہ جو کو ہابی لوگ بھی کرتے ہیں، یہ نہیں ہی، تو ہیں تو اللہ کچھ ذکر کریں گے اور اس کے برائیاں ان اگلے درس میں ذکر کریں گے اور چوتھے فائدے یہ ہے کہ انسان بدعاتوں سے بچتا ہے جب سنت پر عمل کرتا ہے آپ دیکھیے سنت اور بدات ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے آپ اگر یہ کرو گے تو بدعت ختم ہوتی ہے اور اگر بدعت کرو گے تو سنت ختم ہوتی کبھی دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں اور جو بداعت کرتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے اور المؤمنین جو مومنوں کے راستہ اور مومنوں کے حدیث سے ہٹ کے عمل کرتا ہے اللہ فرمات اس کے لیے جہنم ہے آخری فائدہ یہ کہ انسان جب سنت پر عمل کرتا تو جہنم سے بچتا ہے ذلت سے بچتا ہے اور قیام کے دن اللہ سبحان تعالی اس کو مقصد اس کو پناہ دیں گے اور اس کو ان اللہ توفیق دیں گے وہ اللہ کے رسول کے حوض سے پانی پیے لیکن جو بدعت میں رہتا ہے وہ اس حوض سے محروم رہے گا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فوائد ہیں انشاءاللہ کچھ فوائد اگلے درس میں جب بدعات کے مسائل ذکر کریں گے تو انشاءاللہ وہ بیان کریں گے الحمد یہ سنت کے بارے میں بات ہو چکی ہے خلاصہ یہ ہوا کہ سنت پر قائم رہو جو اللہ اللہ کے رسول سے ثابت ہوا آپ اس کو پکڑو عبد وبد علی بن اس کو دانتوں سے پکڑو قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے <يَدِيه> جس دن ظالم اپنے ہاتھ کو چبا کے افسوس کرے گا قیامت کے کی دن کیا کہے گا دیکھے کہ کاش میں تو فلا مذہب کے ہوتا یا فلا فلا امام کے بات سنتا کیا کہتا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول یہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوتے یہی انسان تمنا کرتا اس لئے انسان اللہ کے رسول کی سنت ابھی موجود ہے اس کے لیے تم لڑو اور اس پر باقی رہو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ سنت زندہ رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دین میں برکت دیں گے عبادات میں بھی اور آپ کے دل میں سکون بھی آئے گا اور قیامت کی بھی نجات ہوگی لیکن برعکس انسان اگر کرتا ہے تو اس کی نہ کچھ ہدایت ملتی ہے نہ وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا اللہ سے دعا کہ اللہ سبحان ہم لوگوں کو ہمیشہ سنت پائے قائم رکھے اور بداض سے ہم کو بچائے۔ اور ہم لوگوں کو ہمیشہ زندہ اور مردہ جب بھی کرے اللہ سہ سنت پر با... یعنی مردہ ہم لوگوں کو کرے اور ہم لوگوں کو ہمیشہ ہر سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے بصلی اللہ علیہ محمد و علیہ علیہ اجمعین الحمد للہ رب العالم